أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و مافل ارد له الملکو له الحمد و على کل شعی ان قدیر سورة التغابن مدنی صورت ہے نزولاً ایک سو آٹھ نمبر پر سورت التحریم کے بعد نازل ہوئی ہے اور مذہب کی ترتیب میں چونسٹھویں صورت ہے قرآن کریم کی سور منافقون کے بعد لگی ہے ربط سور منافقون کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر تھا پہلا ربط جب سورہ منافقون میں ترغیب جہاد ونفاق دے دی گئی تو اس صورت میں مسئلہ توحید کا بیان ہے توحید کے مسئلے کا بیان کہ جہاد اور انفاق اسی مسئلے کی تشاعت اور تبلیغ کے لیے ہوگا یا سور منافقون میں توحید کا بیان تھا اجمالاً تو اس صورت میں تفصیلا توحید خداوندی باری تعالی کی وحدانیت کا بیان ہے تفصیلی سور منافقون میں منافقوں کو زجر تھا بھی اعراض الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلاۃ السلام سے ان کی سنت سے اعراض پر زجر تھا منافقوں کو تو اس صورت میں ترغیب الى اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دی جا رہی ہے صورت کا دعویٰ ترغیب جہادی ولفاق صورت میں جہاد اور انفاق کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے سورت میں توحید کا دعویٰ دو مقامات پر ہے پہلی آیت اور آیت نمبر تیرہ سورت میں شرک فی التصرف کی تردید پہلی آیت میں ہے اور شرک فی فلم کی تردید چوتھی آیت میں ہے سورت میں باری تعالیٰ کے اسماء حسنا بھی حسف تکرار چودہ ہیں یسبح للہ ما فی السماوات سماوات و مافل اور باقی بیان کرتے ہیں ایک اللہ کی وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمینوں میں ہے لہ الملک و الحمد اس اللہ ہی کے لیے ہیں اختیارات اور اللہ کی صفات ہیں تمام الوحیت کی صفات اللہ کے لیے ہیں لہ الحمد خاص اللہ کے لیے ہیں یہ لہ الملک و لہ الحمد دونوں میں جار مجرور کو مقدم کیا گیا تخصیص کے لیے لہ الملک و اس ایک اللہ ہی کے لیے ہے اختیارات تصرف کے وہ لہ الحمد اور اس اللہ ہی کے لیے ہیں صفات الوحیت وہ ہوا اعلی کلش قدیر اور یہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا الدی خالہ کا کم فمن کم کافروں امن یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تم کو فمن کم کافرن اور بعض تم میں سے کافر ہیں امن کم مؤمن بعض تم میں سے مومن ہیں تم میں سے بعض کافر اور بعض مومن ہیں تمہیں پیدا کیا تو تمہیں اختیار بھی دیا تو بعض تم میں سے اپنے اختیار سے کافر اور بعض تم میں سے اپنے اختیار سے مومن ہیں اللہ بھی تعملون بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے خلق السماوات والارض بالحق پیدا فرمایا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحقی اسبات الحق یا اظہار الحق حق کے اس اور اظہار کے لیے وصور کم فاہس نسور اور اللہ نے شکلیں دی ہیں تم کو تو کیا خوبصورت صورتیں دی ہیں تم کو وہ الہل اور اس اللہ ہی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے ما عالماف السماوات والارض یہ اللہ جاننے والا ہے عالم بک الشین اللہ جاننے والا ہے جانتا ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے وہ عالما تو سر ومات اور یہ اللہ جانتا ہے وہ کچھ بھی جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں اور وہ کچھ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو الصدور اور اللہ جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو یعنی دل کے رازوں کو المیاتی کم نہ بہ الدی نہ کفروم قابل آیا نئی آئی ہیں تم کو خبریں اور واقعات اور حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے فضاقو ابال امریحم و بالا امریحم امری خطیب صاحب لکھتے ہیں سراج المنیر میں زرا رفریحم تو چکھ لیا انہوں نے اپنے کفر کا نقصان اپنے کام کا وبال یعنی اپنے کفر کا نقصان وال ہم آزاب علیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک زالی کبھی ان کا نتاتی رسول یہ اس وجہ سے بھی ان ہمی ریشان ہے اس وجہ سے کہ آئی تھی ان کو آئی تھے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول شان یہ ہے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ فقالو تو انہوں نے کہا تھا بشرو نا آیا ایک بشر اور بندہ بیان کرتا ہے ہمیں راہ دکھاتا ہے ہم کو سب سے پہلے بشریت سے انکار کیے ابن کثیر نے لکھا ہے اے ان کی روکر رسولو بشرا انہوں نے انکار کیا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا ان کیرو اینکون الرسول کے نہیں انکار کیا اس بات سے کہ ہو جائے رسول بشر تفسیر المانی میں سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے فقالو منکری ن لی کنر رسولی منجن سل بشر یا بشرو یادوننا کہا انہوں نے اس حال میں کہ یہ انکار کرنے والے تھے کہ ہو جائے گا رسول ہوگا رسول من جن سل بشر بشر کی جن سے اسی لیے انہوں نے کہا بشروں یادوننا آئے ایک بشر جو راہ دکھاتا ہے ہمیں خطیب صاحب بھی لکھتے ہیں سراج المنیر میں فکفرو بحاد القلی اس قالو زالی کا است لر انہوں نے اس قول میں کفر کر دیا کیوں جبکہ انہوں نے یہ بات کہی است سوارن لر رسول کو کمزور جاننے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا بشر یادون آئے ایک بشر اور ایک انسان ہمیں راہ دکھائے گا فقف رو تو انہوں نے انکار کر دیا اور پھر گئی یہ رسول کی تات سے وسطن اللہ وسطن اللہ ازہر اللہ انحم استغنا اللہ نے ان سے استغنا ظاہر کر دی وسطن اللہ اللہ نے ان سے استغنا ظاہر کر دی واللہ غنی ان حمید اور اللہ بے حاجت مخلوقات سے الحمید صفت کیا گیا ہے کفرو اللہ اباسو گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ اباسو کہ یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے قل بلا تو آپ کہہ دیجئے ان کو بے شک اٹھائے جاؤ گے تم قبروں سے غورب اور مجھے قسم ہے اپنے رب کی لتب آسن خام تم اٹھائے جاؤ گے لتب آسن سم لب سم لتنب بیما بی عامل پھر خامخا تم خبردار کر دیے جاؤ گے اس پر جو تم نے عمل کیا تھا اٹھائے جاؤ گے قبروں سے اور اپنے اعمال سے خبردار کر دیے جاؤ گے مزالی کا اللہ ہی اور یہ ہے اللہ پہ بہت ہی آسان اللہ کو کوئی گران نہیں مشکل نہیں فامین بلا ہی تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ونورزی انزلنا اور ایمان لے آؤ اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے نور الدی لن حوبعین و حقیقت کلی شعی تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کو نور اس لیے کہا لن ہو و حقیقت کل شعی اس لیے کہ یہ قرآن بیان کرتا ہے ہر چیز کی حقیقت کو واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے یوم کم یاد کرو وہ دن کہ جمع کر دے گا اللہ تم سب کو لیمن اس دن میں لیمن میں لام بمانے فی ہے لیکن فی بھی ضرف یوم بھی ظرف ہے تو اجتماع آ رہا تھا زرفین کا تو فی کو لام سے بدل دیا جمع کر دے گا اس دن میں لیمل جمع اس دن میں جمع ہونے کی یوم قیومتابن یہ ہوگا دن اتابن یہ غابن کے اظہار کا دن ہوگا تغابن یا افسوسوں کا دن ہوگا افسوس کا تفسیر روح المانی نے سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سور منافقون کی آخری آیت میں فرمایا تھا اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ ترسٹھویں سورت تھی قرآن کی تو ترسٹھویں سورت کے آخر میں کہا ولی اللہ تو نبی علیہ السلام ترسٹھ سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو ترسٹھویں صورت کے آخر میں فرمایا لگی اللہ اللہ بما خبیر بما تعملون تو جب نبی دنیا میں چلے جائیں جی دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں تغابن میں پڑ گئے تم نبی چلا گیا تو تم تغابن میں پڑ گئے سورہ تغابن ذالی قیومت تغابن یہ ہے غبن کے اظہار کا دن یا افسوس والا دن صحاب اکرام فرماتے ہیں نبی کی وفات سے بڑا دن اور غم دنیا میں کسی پہ نہیں آیا جب اس کے غم کو سہنے کی توفیق اللہ نے ہمیں دے دی تو دنیا میں کوئی ایسا غم نہیں جس کے سہنے اور برداشت کرنے کی توفیق اللہ بندوں کو نہ دے لیکن یہاں تو یوم التغابن سے مراد قیامت کا دن ہے و ویام الصالحہ اور جو کوئی ایمان لے آیا اللہ پر ویام الصالحہ یہ پیری آدمی وہ نور اللہ نور قرآن کو اس لیے کہا کہ قرآن يبين لأنه يبين حقیقت کل شی یا رولمانی میں علوسی صاحب لکھتے ہی مبین بین ال نفسی ہی قرآن ہی واضح ہے مبین الغ ہی اور غیر کو دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہے اسی لیے سے نور کہا گیا وہ من بلّہ ہی اور جو کوئی ایمان لیا اللہ پر ایمان لیا اللہ پر اور اس نے عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو یکفر کا ہو سیاتی ہی دور کر دے گا اللہ اس سے تکالیف دنیاویہ اس کی ویود ہو اور داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے خالدین افیہ ابدا ہمیشہ ہوں گے ان جنتوں میں ہمیشہ ذالک الفوز العظیم اور یہ ہے کامیابی بہت بڑی ولدینہ کفرو کبو بھی آیا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو کا صحاب النار یہ لوگ جہنمی ہیں خالدین فیح یہ ہوں گے اس جہنم میں ہمیشہ و بسل اور بر بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم ما أصاب من مصیبت اللہ نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت اور تکلیف کسی کو مگر یہ اللہ کے حکم سے ومئی امم بلّہ اور جو کوئی ایمان لے اللہ پر یہ دقل تو اللہ مضبوط کر دے گا اس کے دل کو قرطبی ہی لکھتے ہیں یہ دیکل بہول السنہ من منصحہ ایمانہو یہ اللہ ہو کل بہلی اتباع سننا جس نے اپنے ایمان کو سچا و کھرا کر دیا ایمان اللہ پر ہی نہیں اپنے ایمان کو کھرا کر دیا پورا کامل کر دیا تو اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دے گا اتباع سنت کے لیے و اللہ بھی کل ان اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا وآتی اللہ رسولہ اور تاب داری کرو اللہ کی اور تاب داری کرو اللہ کے رسول کی فإن فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ رسول اور اگر تم پھر گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابداری سے تو پس یقیناً ہمارے رسول پر پہنچانا ہے حق کا ظاہر رسول کا نقصان نہیں کرو گے وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں نقصان تو تمہارا اپنا ہی ہوگا اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ یگانہ یکتا ہے نہیں ہے کوئی بھی اللہ مگر ایک اللہ, اللہ توکل اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے مومن منو انجی مِنْ کم اولادی کم آدو اللہ کم او ایمان والو یقیناً بعض بیبیوں میں سے اور بعض تمہاری اولاد میں سے عدو اللہ یہ دشمن ہے تمہارے لیے فہدرو تو ڈرو ان دشمنوں سے و ان تعفو و تصف اور اگر تم نے منہ پھیر دیا ان سے اور دل سے ان کی محبت کو ہٹا دیا تعفو و اور منہ پھیر دیا ان سے و اور ان کے لیے بخشش مانگی بخشش کر دی ان کو تو فی اللَّهَ اللہ غفور پس بس یقیناً اللہ ہے بخشنے والا مہربان ان أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ اولاد بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ امتحان کا سبب ہے ایک عالم سے کسی نے پوچھا مال تو فتنہ ہے اولاد کو قرآن نے کیوں فتنہ کہا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا و ان آشو فتنونا واتو ہزن ان آشو فتنونا و اماتو ہزن اولاد اس لیے فتنہ ہے کہ اگر یہ زندہ رہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ امتحان میں مبتلا کرتے ہیں اور اگر مر جائیں تو حزنونا پھر ہمیں غم میں مبتلا کر دیتے ہیں اولاد کا غم بھی بہت بڑا ہوتا ہے اجر ال نظیم اور اللہ اس اللہ کے پاس ہے اجر بہت بڑا فتق اللہ مستتا تم تو ڈرو اللہ سے جتنا طاقت ہو تمہاری جتنی تمہاری طاقت مست تم اشارہ ہے جہاد کی طرف وسماؤ اور سن اللہ کا حکم واتی اور تابیداری کر لو اطاط کر لو وہ انفیک اور مال لگاؤ اللہ کی راہ میں انفاق کرو خیر اللہ کم یقو خیر اللہ کم ہو جائے گا بہتر لی انفو سکم تمہارے اپنے لیے وہ کش حانف سی اور جو کوئی بچا دیا گیا اپنے نفس کے بخل سے المفلحون تو یہ لوگ یہی ہیں کامیاب ان تو حسنا اگر تم دے دو اللہ کو قرض حسن اخلاص والا دینا ہم نے قرض حسن کی تفصیل کی تھی یو لکم تو دو چند کر دے گا اللہ تمہارے لیے یہ قرض حسن سر حدید میں اس کی تفصیل ہو چکی ہے اللہ اس کا بدلہ تمہارے لیے دو چند کر دے گا زیادہ کر دے گا ڈبل کر دے گا وہ یقفر رقم اور بخشش کر دے گا اللہ تمہیں تمہارے لیے والکورن حلیم اور اللہ ہے قدر قدردان اپنے بندوں کے اعمال کا شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مراد بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا حلیم برداشت والا ہے عالم الغیب وش العزیز عزیز الحکیم اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا یہ سب کچھ پہ عالم ہے عالم بھی کل شین ہو اللہ العزیز غالب ہے ہر کسی پر الحکیم حکمتوں والا ہے تو سورت میں مقاصد اربا علیہ کا بیان تھا اور ترغیب الجہاد و الفاق تھی مقصد کے طور اور دعوے پہ طور پر صورت میں مقاصد اربع عالیہ کا بیان تھا توحید رسالت صدق کتاب اثبات قیامت اور ساتھ میں ترغیب لل جہاد بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم يا النساء لا افت من عیدتی ولا نیم الا ان یاتین اتی مبینہ حدود اللہ و میت حدود اللہ فقتری سورت الطلاق مدنی سورت ہے سورت دہر کے بعد نازل ہوئی ہے ننانوے نمبر پر ہے نزول میں مذہب کی ترتیب میں چونسٹھویں سورت ہے سور پینسٹھویں صورت ہے قرآن کریم کی پینسٹھ سورت تغابن کے بعد لگی ہے اس سورت کو سورت القصرہ بھی کہتے ہیں نساء القصرہ سورہ نساء قسرا سورت کا ربط ما سبقہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے جب سور تغابن میں مقاصد اربا عالیہ کا بیان تھا اور پھر ترغیب جہاد اور انفاق کی طرف تو اس صورت میں مقاصد اربا عالیہ کا بیان ہے بعد میں پہلے ترغیب بل والانفاق یعنی یہ لف نشر غیر مرتب بلاکس یہ سور تغابن میں ترغیب بل تھا تو اس صورت میں جہاد کے لیے امور انتظامیہ لدبیر المنزل بیان ہو رہے ہیں سور تغابن میں یہ ذکر کیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد آدو اللہ کم یہ تمہارے دشمن ہے تو ان سے ڈرو کہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف پہ تمہیں آمادہ نہ کر دیں تو اس صورت میں مسئل طلاق اگر تمہاری بیوی اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے تو اسے طلاق دے دو سورت کا دعوی امور انتظامیہ کا بیان لی تدبیر گھر کی اصلاح کے لیے سورت میں تقوا کے فائدے بھی ذکر ہو رہے ہیں سورت میں توحید کا دعویٰ ہے آیت نمبر تیرہ میں اور شرق ف تصرف کی تردید ہے آیت نمبر تین اور بارہ میں سورت میں شرک فلم کی تردید ہے آیت نمبر تیرہ میں اور سورت میں اسماء حسنا ہیں باری تعلی کے تین بحسف تکرار تین نام ہیں اللہ کے یا یون نبی اذا تلقتم النساء یلزام المخاطب بما لا التظم کے قبیلے سے اے یا یون نبی قل امتی سورت صورت کے دو حصے پہلا حصہ آٹھ نمبر آئے تک اس میں جہاد کے لیے منتظمہ اور نو سے آخر تک اس میں مسائل مقاصد عربا کا بیان ہے یا یون نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجیے ع جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کو لی اس لیے کہ وہ گنے وہ گزارے اپنی عدت کو طلاق کے بعد عدت و احسل عدا اور گنو تم عدت کیا ایام کو اور ڈرو تم اللہ سے جو رب ہے تمہارا لا تخریجو نہ نکالو ان عورتوں کو عدت کے دوران اپنے گھروں سے عدت بیوی طلاق کے بعد بھی خاون کے گھر میں گزارے گی ملا یا خرجنا اور یہ خود بھی نہ نکلیں اللہ تین بھی مبینہ لیکن اگر آئیں بھی حیائی ظاہر کو کیا مانا اگر بے حیائی کے لیے آئیں تو پھر خیر نکل جائے نہیں یہ جب نکلتی ہیں تو بے حیائی کے لیے نکلتی ہیں اللہ کی نافرمانی بے حیائی ہے نا تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں وتیل کا حدود اللہ یہ حدود ہے اللہ کے دین کی میتا حدود اللہ اور جس کسی نے تجاوز کر دیا اللہ کے دین کے حدود سی کی فقت ظلم نفسه تو یقیناً ظلم کر دیا اس نے اپنے آپ پر لا تدری لا اللہ کا امرا نہیں جانتے تم شاید کہ اللہ پیدا کر دے اس کے بعد امر محبت یعنی عدت خاون کے گھر گزارے کیونکہ ہو سکتا ہے خاون کے دل میں رجوع کی خواہش پیدا ہو جائے تولا تدری تم نہیں جانتے لاللہ شاید اللہ یوہ دی سبادت علی کامرا پیدا کر دے گا اس طلاق کے بعد محبت کو فیضاب لگنا اجل ہن فامسی کو ہننا بھی جب پہنچ جائیں یہ عورتیں اپنے نیٹے تک یعنی عدت پورے ہونے کی نزدیک ہو جائے تو فارمسی کو ہن بھی معروف یا تو ٹھہرا دو ان کو اپنے گھروں میں بھی معروف ان اچھے طریقے کے ساتھ کیا مانا رجوع کر لو اوفاری کو ہن بھی معروف یا جدا کر دو ان کو اپنے سے بھی معروف ان اچھے طریقے کے ساتھ یعنی قانون شریعت کے مطابق زوی عدل منکم اور گواہ بنا پکڑ لو دو عادلوں کو تم میں سے گواہی کر دیں دو عادل تم میں سے واقعی للہ اور جاری کرو شہادت کو ایک اللہ کے لیے گواہی اللہ کے لیے منکانہ اسی طرح ہو جاؤ تم نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے جو کہ ہو ایمان رکھنے والا اللہ پر جو کہ ایمان رکھنے والا اللہ پر قیامت کے دن پر یتق اللہ اور جو کوئی ڈرا اللہ سے یجال مخرجا اللہ ٹھہرا دے گا اس کے لیے غموں سے نکلنا و یرزکمن من اللہ یا اور رزق دے دے گا اس کو اس طرف سے جو یہ گمان بھی نہیں کرتا یجال مخرجا امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یج اللہ مخلصن منہمووم دنیا ولاخرا اللہ ان کے لیے خلاصی کا سبب بنا دے گا دنیا اور آخرت کے غموں سے مخلصن منو میں دنیا ولاخرا بار محیط میں ابو ابوحیان فرماتے ہیں مخرجن فدین ضلال دین میں گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ اللہ ٹھہرا دے گا یا خطیب صاحب سے راج المنیر میں لکھتے ہیں مَن يَتَّقِ اللہ فِي اتباع سنتی يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا من عُقُوبَةِ الْبِدَاعِ جو کوئی ڈر اللہ سے سنت کی اتباع میں تو ٹھہرا دے گا اس کے لیے اللہ مخرجن نکلنے کی کا سبب من حقوبت الباعی بید کی حقوبت سے اللہ اس کو نکال دے گا بداد کی عقوبت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے فرماتے ہیں کالکن صلی اللہ علیہ وسلم يومًا میں ایک دن نبی علیہ السلط کے پیچھے تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انیم و کا احفظ اللہ میں تمہیں سکھانے والا ہوں کچھ کلمات تم اس کو یاد کر دو تو اللہ حفیظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجد ہو تجا ہ یاد کر لو ان کو اللہ کو یاد رکھنا تو تم پا گے اللہ کو اپنے سامنے وہ داس الطف اللہ اور جب تو سوال کرے تو مانگا کرو ایک اللہ سے وہ زستان تفسط بلّا جب تو امداد مانگے تو امداد مانگا کرو ایک اللہ سے والم ان امتن لویج ماؤ درو کا لم یدرو کا اللہ قد کتب اللہ علیہ رفعت الاقلام وجفت و اللہ کے خلاف یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہو اقلام اٹھا دیے گئے ہیں اور صحیف سوکھ گئے ہیں ترمیزی شریف کی روایت تھی ابن کثیر نے یہاں ذکر کی ہے ایک ابو داود کی بھی روایت ہے خطیب صاحب نے سراج المنیر میں ذکر کی وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکثر ال جو کسی جس کسی نے زیادہ استغفار مانگا تو جعل اللہ له اللہ کل ہم من فرجا اللہ ٹھہرا دے گا اس کے لیے ہر غم سے نجات و من کل ذیخن مخرجا اور ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا سبب بنا دے گا اور من ہائیس اللہ اور اللہ اسے رزق دے گا اس طرف سے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا گمان بھی نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں میتق اللہ جو کوئی ڈر اللہ سے یا جل مخرجا ٹھہرا دے گا اللہ اس کے لیے نکلنا غموم اور حموم سے دنیا والا خیرا مخرجا منظل لا يحتسب اور رزق دے دے گا اس کو اس طرف سے کہ یہ گمان بھی نہیں کرے گا وہ تو اور جو کوئی توکل کرے اللہ پر فو اسب یہ اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے جس نے اللہ پہ توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہاں ربیع ابن خیسم کی کا قول ذکر کیا سراج المنیر میں بہت اچھی بات ہے سیکھنے کی ہے توجہ سے ربیع ابن خیسم فرماتے ان اللہ قزا على سی ان من توکل کفا اللہ ہو اللہ اپنے اوپر یہ مقرر کر دیا ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا دوسرا ومن امن آمن ابھی ہی ہدا جو اللہ پہ ایمان لائے گا تو اللہ اسے ہدایت دے تیسری بات جو اللہ نے اپنے اوپر مقرر کی ہے من اقرض ہو جازہ جو کہ اللہ کو قرض دے گا انفاق فی سبیل اللہ کرے گا اللہ اس کا بدلہ اسے خام خا دے گا چوتھی بات جو اللہ نے اپنے اوپر مقرر کی ہے ومن و تا ہی جو اللہ پہ اعتماد کرے گا تو اللہ اسے نجات دے گا اور پانچویں بات جو اللہ نے اپنے اوپر مقرر کی ہے وہ من دعاہو اجابا جو اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور تصدیق غزالی کفی کتاب اللہ اور اس بات کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے جیسے سور تغابن کی آیت, آیت نمبر گیارہ میں ہے می امی بل یا دلب جو اللہ پہ ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دے گا تمن آمن ہی ہدا ہوں دوسری بات سور طلاق کی آیت نمبر تین یہ آیت و میاں تو کل اللہ فا حسب جس کسی نے اللہ پہ توکل کیا تو یہ اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے توکل علی اللہ اللہ اور تیسری بات ان انتقرید اللہ کردن حسنا انتقرید اللہ کردن حسنا لکم ویغفر وکم اسی سر تغابن کی آیت نمبر ستارہ میں گزر گئے اور چوتھی بات و میات سم بل فقد ہدیہ سوریہ عمران کی آیت نمبر 101 سو ایک فقد الى اور پانچویں بات جو اس کی دلیل سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 187 سو ستاسی و ادا صلا کا عبادی انی فنی قریب اجیب لعلهم يرشدون تو اللہ نے وعدہ کیا ہے عَلَى اللہ جس کسی نے توکل کیا اللہ پر فو ہسب تو یہ اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے ان اللہ بالغ امری ہی بے شک اللہ پہنچانے والا ہے پورا کرنے والا ہے اپنے فیصلے کا قدی کل شی ان قدرا یقیناً اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک اندازہ جو نا امید ہو گئی ہے انر تب تم اگر تم شک کرو ان پر تو فدت ہن سلاست پھر ان کی عدت ہوگی تین مہینے حیض ان کو نہیں آتا تو ان, ان کی آئسہ کی عدت آئسہ نا امید حیض سے اس کی عدت سلاست وشہور تین مہینے ہے تین مہینے وہ عدت گزارے گی ویلم یہز ن اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا حیض بالکل نہیں آتا تو ان کے لیے بھی یہی عدت ہے وہ اولاد و احمال حیض نہیں آتا ان کو تو ان کے لیے بھی یہی ہے وہ اولاد وحمال اور وہ عورتیں جن کے پیٹ میں حمل ہو بچہ ہو اجل ہنّا ان کا نیٹا ان کی عدت ائانہ حملہ ہنّا کہ رکھ دیں وہ اپنے حمل کو یعنی بچہ جن لیں وہ معیت اللہ له من امر ہی اور جو کوئی اللہ سے تو ٹھہرا دے گا اس کے لیے اللہ اپنے کام سے آسانی اللہ اس کے لیے آسانی مقرر کر دے گا ذالک کا امر اللہ ہی یہ فیصلہ ہے اللہ کا انزلہو الیکم اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ تمہاری طرف وہ تک اللہ فران ہو سیاتی ہی اور جو کوئی اللہ سے تو دور کر دے گا اللہ اس سے اس کی تکالیف دنیاویہ وہی اور ضم لہو اجرا اور زیادہ کر دے گا بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر اور بدلا اسکینسو سکن تم و جدی کم اسکینا سکونت دو ان عورتوں کو اس حیثیت کی جو تم سکونت اختیار کرتے گھر دو ان کو رہنے کو جہاں تم اپنے خود بھی رہتے ہو یعنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ جدی اپنی طاقت کے موافق جو تمہاری طاقت ہو مالدار اچھے گھر میں رہتے ہیں تو عورتوں کو بھی اچھے گھر میں رہا ہو غریب کمزور گھر میں رہتے ہیں تو اپنی عورتوں کو بھی عدت کے دوران کمزور گھر میں ہی ٹھہرائیں گے اپنی حیثیت کے مطابق میں وہ جدیدوں ملا تنا اور تم تکلیف اور ذرا نہ دو ان عورتوں کو لی تزیقو. علیہ اس لیے کہ تم تنگی لاتے ہو ان پر وَإن اولاد یا حمل اور اگر ہوں یہ عورتیں حمل والیا طوفان پھر خرچہ کرو ان پر عدت کے دوران حتیٰ یا زانہ حملہ ہننا حتیٰ کے رکھ دے اپنے حمل کو بچے کو جانے یہ ساری معتدہ عورتوں کے لیے نفقہ خاوندوں پر ہے لیکن حاملہ کو اس لیے خاص کیا کہ عموماً حامیلہ کی عدت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اتنے لمبے زمانے تک خرچہ دینا یہ مردوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ نے حکم دیا فان فیقو عالیہ ہن حتہ یہ حملہ خرچ کرو ان پر انفاق کرو ان پر حتیٰ کہ یہ رکھ دے اپنے حمل کو وضع حمل کر دے فن اور زان اگر یہ دودھ پلائیں تمہارے لیے بچوں کو فاتو ہننا تو پھر دو ان کو ان کے مہر تمیرو بِمَعْرُوفٍ اور مشورہ کیا کرو اپنے درمیان قانون شریعت کے مطابق بچے کے لیے مشورہ کیا کرو وہ تم فتس لَهُ خرا اگر تم تنگ کر دیے گئے تو جلدی ہے کہ دودھ پلا دے گی تمہارے لیے اس بچے کو دوسری ماں دوسری کوئی عورت اس کو دودھ پلا دے گی تنگ کر دیے گئے یعنی بیوی کی طرف سے مطلق کا بیوی کی طرف سے بڑی بڑی فرمائشیں آئیں تو پھر اس بچے کو دوسری عورت دودھ پلا دی کی کوئی بات نہیں اللہ کچھ انتظام کر دے گا لوں فکوساتی منساطی ہی اس لیے کہ خرچ کرے فراخی والا اپنی فراخی سے ومن خود را الحی رِزْقُهُ رسق ہو ہو اور وہ جس پر تنگ کیا گیا ہو اس پر اس کا رضخت فلون فکم آتا اللہ تو یہ خرچ کرے اس سے جو دیا ہے اس کو اللہ نے لا اللہ, نفساً اللہ ما تکلیف نہیں دی دی دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس طاقت کے جو دی ہے اللہ نے اس کو سجال اللہ بادری جلدی ہے کہ ٹھہرا دے گا اللہ تکلیف کے بعد سختی کے بعد آسانی ریت آت ان امر رب بہا تخویف دنیا بھی ہے یہ اور کتنے زیادہ گاؤں والوں میں سے آتت انہوں نے نافرمانی فرمانی کی تھی آن امر رب اپنے رب کے حکم سے وہ ہی اور اپنے رب کے رسولوں سے فہا سب نہا شدیدہ تو حساب کر دیا ہم نے ان کے ساتھ حساب سخت وہ آب نہ اور سزا دے دی ہم نے اس کو سزا سخت ناشنا نکرن فضاقت وبال امریحا تو چکھ لیا انہوں نے وبال اپنے کام کا انجام وہ کہنا عاقبت امریہ خسرا اور تھا انجام ان کے کام کا نقصان والا عاد اللہ شدیدہ تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت فتق اللہ تو داروا اللہ سی یا اول الالباب اے عقل والوں الذين امنوا وقل من جو ایمان لائے ہیں قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا نازل فرمایا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر نصیحت قران اللہ کو یاد کرنے کی کتاب اور رسولا اے وارسل رسولا اور بھیجا ہے اللہ نے رسول یتلو علیکم آیاته آیات الله جو پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیت مبینات واضح واضح لِيُخرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ لَلنَّورِ اس لیے کہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق نکال دے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جو کوئی ایمان لے آیا اللہ پر اور عمل کیا اس نے نیک یدخلہ جنات تجری من داخل کر دے گا اس کو اللہ جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ قد احسن اللہ الہ رزقا یقینا خوبصورت کیا ہے اللہ نے اس کے لیے رزق جنت میں اللہ الذي خلق سبع سماوات اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے سب آسماواتین سات آسمانوں کو من الارض میں سلنا اور زمین میں سے بھی زمین بھی اس کی طرح سات زمین سات طبقے زمین کی يتنزل الامر ہونا نازل ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان لتعلموا ان اللہ علا كل شئی قدیر اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وداحا تبھی کل شین علم اور بے شک اللہ ہے ہر چیز پر اللہ نے احاطہ کیا ہے یقینا نے احاطہ کیا ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے یہ مثلا ہننا مثل, مثل فی العدد جس طرح سات آسمان ہیں اس طرح سات زمین سات بر اعظم یا سات طبقات ہے زمین کے حدیث میں آتا ہے مشکات کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عل عل عل علم بناته هذه الدعاء نبی علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو یہ دعا سکھاتے تھے سبحان الله وبحمده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن علم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما من قالها حين يصبح حفظہ جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑی تو یہ اس کی حفاظت کی جائے گی حتیم سیا یہاں تک کہ شام ہو جائے ومن کالا حتیٰ يسبح. اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑی تو اس کی حفاظت ہوگی حتیٰ کہ صبح ہو جائے تو یہ دعا تھی سبحان اللہ وبی ہمدی ماشاء اللہ کا ما نمالم لم یقن لم عالم اللہ کل شعین قدیر ودا تبھی کل شعین علما یہ دعیسائت کی یہ جملے ساتھ میں تھے اللہ کی تمام صفات اور اسمائے حسنہ کا رجعہ ہوتا ہے کی رجعہ ہوتی ہے دو صفتوں ایک قدیر دوسرا علیم دونوں کو یہاں جمع کر دی جتنے اسمائے حسنہ ہے ان سارے اسمع حسنہ میں یہ دو معنی ہیں قدرت اور علم قدرت اور علم پہ دلالت کرتے تو صورت میں مقاصد اربا عالیہ اور جہاد اور انفاق کی ترغیب تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا <تصفح> ما احل اللہ لك تب تغی مردات ازوا جی کا واللہ غفور الرحیم صورت التحریم بھی مدنی صورت ہے سور حجرات کے بعد نازل ہوئی ہے ایک سو سات نمبر پر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں چھیاسٹھ نمبر پر ہے سور طلاق کے بعد لگی ہے اسے سور لیما تحرم بھی کہتے ہیں سورت النبی بھی کہتے ہیں سور متحرم بھی کہتے ہیں اس سورت میں اللہ رب العزت کے اسمۂ حوسنا بحسف تکرار نو ہے سورت کا ربط ماسبق کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط جب سور طلاق میں تدبیر منزل کے لیے امور ذکر ہوئے تو اس صورت میں بھی بیوی اور شوہر کا حق بیان ہوتا ہے یا سورت الطلاق میں ترغیب علاطر رسول تو یہاں زجر ان لوگوں کو جو نبی کا خلاف کرتے ہیں یا صورت الطلاق میں طلاق النساء کا ذکر تھا تو اس صورت میں ذکر خصومت النساء ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن طلاق نہیں ہے صورت کا دعویٰ اہل کے حقوق کا بیان تنویرن اعلیٰ ما سبا نبی علیہ اللہۃ وسلام کی عادت طیبہ یہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن کے کسی حصے میں تمام ازواج متحرات کے پاس جایا کرتے تھے ان کے احوال کو معلوم کرنے کے لیے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شہد تھی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ نبی علیہ السلام کو شہد پسند ہے شہد کا شربت بنا کے نبی علیہ السلام کو پلایا کرتی تھی اور اس طریقے سے پلایا کرتی تھی کہ جب نبی علیہ السلاط اس کے پاس جاتے تھے اور بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے جب واپس آنے کا ارادہ کرتے تھے تو یہ اٹھ جاتی تھی جلدی اور فرماتی تھی حضرت تھوڑی دیر سے صبر کرے میں شہد کا شربت لا کے دیتی ہوں آپ کو تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو اپنے حجرے میں زیادہ ٹھہرا دیتی تھی دوسری ازواج متحرات نے یہ بات محسوس کی تو حضرت عائشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے مشورہ کیا کہ زینب کے گھر میں نبی علیہ السلام اس لیے زیادہ ٹھہرتے ہیں کہ زینب نبی علیہ السلام کو شہد کا شربت پلاتی ہے تو ہم کچھ کریں گے کہ نبی علیہ السلات و زینب کے گھر میں زیادہ وقت گزارنے سے منع ہو جائے تو مشورہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی اگر میرے پاس آئے پہلے یا تمہارے پاس آئے تو اس کو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو جا رہی ہے مغافیر قسم کا پھول ہے جس کی بو نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھی اللہ کے حبیب کو اس کی بو پسند نہیں تھی تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو اللہ کے حبیب سمجھ جائیں گے کہ شاید وہ شہد کی مکھی جس کی یہ شہد ہے جو زینب شربت بنا کے مجھے پلاتی ہے وہ غالباً مغافیر کے پھولوں پہ بیٹھی ہے تو اس لیے نبی علیہ السلام منع ہو جائیں گے وہ شہد کے پینے سے یہ طریقہ تھا بس محبت تھی ہر کوئی یہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام میرے پاس زیادہ وقت گزارے تو نبی علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد زینب کے گھر میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا کیونکہ اس میں تو مغافیر کا اثر ہے تو یہ آیت نازل ہو گئی یا یوحن نبی احل اللہ لک اے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بند کرتے ہیں آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں آپ ماں وہ چیز احل اللہ کا کہ حلال کیا ہے اللہ نے اسے آپ کے لیے اللہ نے جو چیز حلال ٹھہرائی ہے آپ اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہیں تب تغی مرداتی کا آیاپ تلاش کرتے ہیں خوشنودی اور رضا مندی اپنی بیدیوں کی واللہ غفور الرحیم اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم یقیناً فرض کیا ہے اللہ نے تم آپ کے لئے تحلت ایمانکم حلال ہونا اپنی قسموں سے واللہ مولاکم اور اللہ معاون ہے آپ کا واللہ هو العلیم الخاکیم اور یہ اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا و اذ اسر النبیو الی بعض ازواجه حدیثا <تصفيق> یاد کیجئے کہ چھپ کے کہا نبی علیہ السلام نے چھپا کے کہ کہیں نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کو حدیثا بات نبی علیہ السلام نے چھپ کے کہا کہ تم کسی کو نہ بتانا حفصہ تم کسی کو نہ بتانا لیکن میں آئندہ سے مغا میں آئندہ سے زینب کے گھر میں یہ نہیں پیوں گی پیوں گا شہد کا شربت تو حفصہ نے جا کے عائشہ کو بتا دیا تو اللہ نے اپنی نبی کو بتا دیا وید اصر نبی یاد کرو کہ چھپ کے کی تھی نبی نے بات چھپ کے کی تھی نبی نے اپنی بعض بی بیویوں کے ساتھ حدیث فلمانب بات بھی جب خبردار کر دیا نبی نے اس بیوی بی کو اس پر وادھا اللہ علیہ جب خبردار کر دیا اس بیوی بی نے دوسری کو بھی ہی اس بات پر وادھا راہین عائشہ کو کہہ دیا وادھ ہر کام تو ہو گیا وہ اب ہار اللہ علیہ اور ظاہر کر دیا یہ یہ واقع اللہ نے نبی پر آرف تو بتا دی اس کو بعض بات کہ تم لوگوں نے میرے خلاف مشورہ کیا تھا وہ آرام باد اور منہ پھیر دیا بعض سے بتائی جو بات تو وہ یہ تھی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم کسی کو نہ بتانا تم نے عائشہ کو بتا دیا اور منہ پھیر دیا بعد سے کہ میرے خلاف منصوبہ بنایا تھا یہ بات ان کو کئی نہیں فلمان بھی تو جب خبردار کر دیا نبی علیہ السلام نے اس بی بی کو بھی اس بات پر قالت من انبا کہا دا تو اس نے کہا کس کہ نے خبر دے دی ہے آپ کو اس بات کی قالا نبا عنی اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر دی ہے جاننے والے خبردار ذات نے فقط قلوب کما اگر تم پھر گئے اللہ کی طرف تو یقیناً ٹیڑے ہوئے تھے تمہارے دل نبی علیہ السلام کی ٹیڑے نہیں ساغت بمانے میلان مائل ہوئے تھے تم دونوں کے دل نبی کی محبت کی طرف ہی اور اگر تم نے امداد کی ایک دوسرے کی نبی کے خلاف تو فی اللہ ہوا مولا ہُو یقینا اللہ معاون ہے اپنے نبی کا وہ جب اور جب بھی وسالح المومنین اور نیک مومن بھی کتب بعد کا ظہیر اور فرشتے اس کے بعد امدادی ہیں اللہ کے نبی کے کنہ قریب ہے رب اس کا کہ اگر تم طلاق دے دو ان کو تو رب قریب ہے خیر من کنہ کہ بدلے میں دے دے اس کو اللہ بیویا بی بی بی بہتر تم میں سے تو آیا ازواج متحرات سے بہتر بیویاں تھی نہیں تھی تو پھر خیر اب من, من کنہ کا کیا مطلب مطلب یہ کہ نبی کی ازواج متحرات کی خیریت ہی یہ تھی کہ وہ نبی کے ساتھ رشتے اس دیواج میں منسلک تھی تو اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا تو پھر دوسری بیوی بہتر ہوتی جس کو یہ رشتہ نصیب ہو جائے وہی بہتر ہے تو اگر تم ایک دوسرے کی امداد کرتی ہو نبی کے خلاف میں تو اللہ ہو اپنے نبی کا معاون ہے جبریل اور نیک مومن بھی اور ملائکہ اس کے بعد امدادی ہیں اللہ کے نبی کے قریب ہے ان کا رب کہ اگر یہ طلاق دے دے تم کو تو ایوب دے اللہ بدل دے گا ان کے لیے ازواجن دوسری بیویاں من کنہ جو بہتر ہوں گی تم سے مسلمات اللہ کے قانون کو ماننے والی مومنات ایماندار خانتاً عاجزی کرنے والی تائبات توبہ کرنے والی عابدات عبادت گزار سائے ہاتن روزہ دار سیبات سیب, سیب اس عورت کو کہتے ہیں جو کہ پہلے کسی خاون کے نکاہ میں رہ چکی ہو سی بات طلاق شدہ وابکار اور باکرہ یعنی لڑکیاں باکرہ جسے کسی خاون نے نہ دیکھا ہو پہلے یا ایوہ الذین آمن مومنو قون قو انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل آیال کو جہنم کی آگ سے وقودوہ الناس والحجارا جس کا جس آگ کا ایندھن ہوگا لوگ اور پتھر پتھر سے مراد بت ہے مشرقوں کے یہ جی تعذیب کے لیے نہیں بلکہ تجویل کے لیے ہوں گے مشرقوں کی تجویل کے لیے. یا حجارہ یہ کنایا ہے شدت حرارت سے یہ اتنی خطرناک ہو آگ ہوگی جو جلائی جائے گی پتھروں پر دنیا کی آگ لکڑیوں پہ جلتی ہے تو اتنی تیز ہوتی ہے حرارت اس کی جب جہنم کی آگ پتھروں پہ جلے گی تو اس کا کیا حال ہوگا علیہا ملائی کت شداد اس پر ہوں گے فرشتے غلاز مضبوط شداد سختی کرنے والے لا یاسون اللہ معم یہ خلاف نہیں کرتے اللہ کا ما امرحم اس سے جو حکم کیا ہے اللہ نے ان کو ما مر کرتے ہیں یہ وہ کچھ جو ان کو امر کیا جاتا ہے دیکھے اس آیت میں امر تھا ان فسکم واہلی کم اپنے آپ اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو تو کیسے بچائیں تو اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا علیہ ملائی قت ایک تو فرشتوں کا ذکر اس آگ جہنم کی آگ کی شدت اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا اور دوسرا فرشتوں کا ذکر لایاسون اللہ معمر فائرون مایو کے ذریعے کیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے آہل عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے کس طرح بچاؤ جیسے فرشتے ان کی مثال دیکھو وہ اللہ کے قانون کے پابند ہے اللہ کے قانون کے پابند ہے لایاسن اللہ و فالون مایو مرون ہے تو جب فرشتے ایسے ہیں جب فرشتے ایسے ہیں تو پھر تم بھی اگر بچنا چاہو تو اسی طریقے سے بچو گے یایو اللہدینہ کفرولتا تزر تم بھی اللہ کے قانون کے پابند بن جاؤ تو بچ جاؤ گے یایو اللہدینہ کفرولاتا تجروم او وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تم بہانے مت پیش کرو آج کے دن تجزو نما کن تم تامل یقیناً تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا کہ تھے تم جو عمل کرنے والے جو تم عمل کرنے والے تھے تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا تمہارا تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا یا یو اللہ ددینا منو تو اللہ ہی توبتن نسوحا او ایمان والو پھر جاؤ اللہ کی طرف توبتن نسوحا پھرنا اخلاص کا خالص نسوحا توبتن نسوحا کسے کہتے ہیں تو قرطبی نے تریس اقوال ذکر کیے ہیں توبتنسوحا کے بارے میں تریس اقوال ایک ساحل ابن اللہ رحمہ اللہ کا قول ہے توبتنسوحا توبت, توبت سنتیول جما لی على آلہ توبت الحو توبت یہ اہل سنت وال کی توبہ ہے کیونکہ بے کی تو کوئی توبہ ہی نہیں لیفت على توبت الہو ایک قول یہ ہے ہی اللتي لا عودت بعدها كما لا يعود اللہ تیلا اودت بادہ کمالا یا توبہ تن یہ وہ توبہ ہے جس کے بعد گنا کی طرف واپس نہ ہو اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے دوبارہ گنا نہ کرے لا یا عد الى الزرع جیسے کہ دودھ جانور کے تھن میں واپس نہیں جاتا اسی طرح توبہ کرنے والا توبہ کر لے کہ واپس یہ گنا کی طرف نہ آئے سراج المنیر میں خطیب صاحب نے توحبت نسوحا کا کے بارے میں فرمایا جس توبہ میں چار صفات ہوں تو وہ توبت نسوحا ہے ایک ال باللسان لسان زبان سے استغفار دوسرا ول بالابدان بدن سے اور بدن کے اعضا سے گناہوں کو چھوڑنا تیسرا و اظہار و تر کلاؤدی دل سے گنا کو کی طرف واپس نہ ہونے کا اظہار اظہار اتر کے بالجنان یا آزم اتر کلودی بالجنان اور چوتھا مہاجرت و سی الخلان برے دوستوں کو چھوڑنا بری مجلس کو چھوڑنا یہ توبت نسوحا ہے اور ابن کثیر اور قرطبی نے زنون مصری کا قول بھی ذکر کیا ہے حضرت جنون مصری فرماتے ہیں توبہ کی قبولیت کی تین علامات ہیں قلت و توعامی والمنام توبہ کی قبولیت کے تین آثار ہیں تین علامات ہیں قلت الطعام کھانا کم کھانا باتیں کم کرنا اور کم سونا یہ توبہ کی قبولیت کی علامات ہے یا منو نسوا او ایمان والو پھر جاؤ اللہ کی طرف پھرنا اخلاص کا اثار ربکم کم ایو کا فران قریب ہے تمہارا رب کے دور کر دے گا تم سے تمہاری دنیاوی تکالیف کو وحید خلا کم جنا تن تجریم ان انہار اور داخل کر دے گا تم کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے یملا یق اللہ نبی یا آمنوا منماحو اس دن کی اللہ غمگین نہیں کرے گا اپنے نبی کو یقی خزیہ یہاں بمانے غمگین لو ادب خفا نہیں کرے گا اللہ اپنے نبی کو آمنوا منماحو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں نبی کے ساتھ نور صابئی نئی د روشنی ان کی دوڑے گی چلے گی ان کے آگے وبیئی ہیں اور ان کے دائیں طرف ربنا نور ان کے انفاق کا یقولون نہ ربنا اور کہیں گے یہ اے ہمارے رب اتمنا نورانا لنا پورا کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی کو اور بخشش کر دے ہمیں انکا کا کل شی ان قدیر بے شک تو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا یا النبی جاہی والمنافقین یہ ترغیب ہے جہاد کی اے نبی کریم دوسرا حصہ شروع ہو گیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ جاہد الکفار بل منافقی نہ بلسانی کافروں سے جہاد کیجیے تلوار کے ذریعے اور منافقوں سے جہاد کیجیے باللسان زبان سے وغیر اور سختی کیجیے ان پر وماہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے وبی سلم بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم دور صدینہ کفرمراتن بیان فرماتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی بی کامرات لوتن اور لوت علیہ السلام کی بیوی بی کی مثال کانتا تحت نتا من عبادنا صالحین تھی اور دونوں بیبیاں بی بی تحت دینی ہمارے دو بندوں کے نیچے ان کے نکاح میں تھی رشتہ ازدواج میں تھی من عبادنا نا ہمارے بندوں نیک میں سے فقانت تو ان دونوں نے خیانت کی اپنے خاونوں کے ساتھ فلم یگنی من اللہ شی آ تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان انبیاء نے اپنی بیویوں کو اللہ کی عذاب سے ذرہ بر نہیں بچا سکے نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کیا تھی تو یہاں یہ مسئلہ یاد کر لو کہ خیانت سے مراد وہ خیانت نہیں ہے جو عام طور سے ہمارے عرف میں عورتوں کے لیے استعمال ہو تو ذہن میں آتی ہے خیانت خاونوں کا حق کسی اور کو دینا کرتبی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے ما بغت امراۃ نبی ان نبی کی بیوی کبھی بھی بغاوت نہیں کرتی روح المانی نے بھی ابن عباس سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں ما زنت امراۃ نبی ان نبی کی بیوی کبھی بھی زنا نہیں کرتی تو فی الدین ہما فدین فعن نثال امبیائی معصومات آن الوقوع فی فلفاہشہ لہور متلمبیا ابن کثیر نے لکھا ہے فقان تاہ ہما فی الدین انہوں نے خیانت کی تھی اپنے خاونوں کے ساتھ دین میں فعن نہ نثال امبیائی معصومات بس یقیناً انبیاء کی بیویاں یہ معصوم ہوتی ہیں علوقو فلفاہشہ بے حیائی میں واقع ہونے سے لہرمتیا انبیاء کی حرمت کی وجہ سے اور سراج المنیر میں خطیب صاحب نے اور کرتبی میں بھی یہ ذکر ہے قال ابن عباس عباسن امرات نوح تقول للناس ہندول سے مجنون نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ لوگوں کو کہا کرتی تھی یہ نوح تو پاگل ہے وہ دا آمن بھی احدن اخبارت بھی ہل من قومی ہی جب نوح علیہ السلام پر کوئی ایمان لیا تھا تو نوح علیہ السلام کی بیوی جبابرہ کو خبر دیتی تھی اپنی قوم میں سے ظالموں کو خبر دے دی فلان بھی آج آیا تھا ایمان لیا وکانت امرات الودن تخبیر زیافی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ لوت علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے دیا, دیا کرتی تھی کہ آج تو پھر مہمان آئے ہیں تو یہ خیانت تھی ان کی کانتا تہتاب عبادینہ صالحین تھی یہ دونوں ہمارے دو بندوں کے نیچے ان کے رشتے ازدواج میں ہمارے بندوں میں سے صالحین کو میں سے فخانتما تو خیانت کر دی ان دونوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ فلم یگنیا فی دینا فقانتا ہما فدین تو فائدہ نہیں دیا کوئی بھی ان انبیاء نے عنہما دور نہیں کر سکے انبیاء ان دونوں سے اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز بھی وکیلت خولنارا معدا خدین اور کہا گیا ان کو داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ودرب اللہ مثلا لِّلَّذِينَ فرعون اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں امرات فرعون, فرعون کی, کی فرعون کی بیوی کی مثال آسیہ بنتے مزاحم کی مثال اس قالت ربنی کبئی تنفل جنا جب کہا تھا فرعون کی بیوی نے اے میرے رب بنا لے میرے لئے اپنے پاس گھر جنت میں یہ اس وقت اس نے دعا مانگی جب فرعون نے اسے تختے پہ لٹا کے کیلے ٹھوکنا اس کے بدن پہ کیلے ٹھوکنا شروع کر دی تو انہوں نے کہا اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس گھر جنت میں ونجینی جینی من فراؤنا اور نجات دے دے مجھے فرعون سے وعملی ہی اور اس کے عمل سے ونج جینی من القوم الظالمین اور نجات دے دے مجھے قوم ظالموں سے وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہ تو حدیث میں آتا ہے آسیہ بنتے مزاحم جنت میں میری بیوی ہوگی کیوں کہ اس نے دنیا کے بڑے گھر کو قربان کیا تھا تو جنت کا بڑا گھر اس کو اللہ نے دے دیا اور مثال مریم بنتے عمران کی اللہ احسنت فرجہ وہ مریم بنتے عمران جس نے محفوظ رکھا تھا بچایا تھا پاک رکھا تھا اپنی شرم کو ان مسی فنا فخنا فی مر روحینا تو پھونک مار دی ہم نے اس میں اپنے حکم سے وسدقت بھی کلیماتی اور تو تصدیق کی تھی اس نے اپنے رب کے حکموں کی وہ کتب ہی اور اپنے رب کی کتابوں کی وکانت مین القانی تین اور تھی یہ عاجزی کرنے والوں میں سے تو یہ صفات ہے مومنوں کے لیے نمونہ کہ وہ تو پاک تھی احسانت فر اور تصدیق کرنے والی تھی بکل عماط رب بھی ہی اور عاجزی کرنے والی تھی کانت من القان بڑی تھی لیکن بڑائی نہیں کرتی تھی بڑے شان والی تھی لیکن بڑائی نہیں کیا کرتی تھی تو صورت میں تنویر علامہ ماسبا کا تنویرن اعلی ماسبا حقوق بیان ہوئے اہل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الدی بھی ملک ان قدیر اللہ خلا قلما طول حیات ابلو کم کم احسن عملا عزیز الغفور سورة الملک سورت الملک مکی صورت ہے سور تور کے بعد نازل ہوئی ہے ستر ست نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں ستاسٹھ سورت ال تحریم کے بعد لگی ہے سورت تحریم کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک ان میں سے یہ کہ سورت و تحریم میں حقوق زوجیت بیان ہوئے تو اس صورت میں حقوق اللہ کا بیان ہے یا صورت التحریم تحریم میں اطاعت الرسول رسول کی ترغیب تھی ترغیب الى اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس صورت میں ترغیب اللہ توحید اللہ کی توحید کی طرف ترغیب اور دعوت سورہ ملک میں فرمایا سورہ تحریم میں عالیہ ملاکت غلاز شداد آیت نمبر چھ میں جہنم کے فرشتوں کی سختی کا بیان تھا تو اس صورت میں جہنم کی آگ کی سختی کا بیان ہے تقاد تمیہ من الغائز آیت نمبر آٹھ میں یا وہاں جہنم کے فرشتوں کی سختی کا بیان تھا تو یہاں سور ملک میں فرما رہے ہیں علم یاتی کم نظیر آیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا کہ تمہیں ڈراتا اس دن سے اس دن کے عذاب جہنم سے سورت کا دعویٰ نفی شرک فی البرکات بلا دلہ سورت کو سورت الملک بھی کہتے ہیں سور تبارکہ بھی کہتے ہیں اس کو سور مانیہ بھی کہتے ہیں سور منجیہ بھی کہتے ہیں اس صورت کو سور مجادلہ بھی کہتے ہیں اور سور واقعہ اور مانعہ بھی کہتے ہیں سور واقعہ اور سور مانیہ آ اس لیے کہ یہ مانے ہے عذاب قبر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ترمیزی شریف کی روایت ہے ہی المانے ہی المن تنجیہ من عذاب القبر اور سالبی نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے یہ پہلی روایت بھی ترمیزی کی ابن عباس سے ہے تفصیل میں نے حدیث کا ایک حصہ پڑا کہ نبی علیہ السلام نے سورہ ملک کے بارے میں فرمایا تھا یہ مانعہ ہے منجیہ ہے تنجیہ من عذاب القبر دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ودت تو اللہ حافی کل بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سور ملک ہر مومن کے دل میں ہو ترمیزی شریف کی ایک دوسری روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا تھا انسورتن سورت کتاب اللہ ان سورت من کتاب اللہ ایک سورت اللہ کی کتاب سے ہے ماہی اللہ صلاسو نہ آیا نہیں ہے وہ سورت مگر تیس آیتیں ہیں لیکن یہ تیس آیتیں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں شفاعت لرجل رجول حت اخراجت ہوں من النار یومل قیامتی یہ شفات کرنے والی آیتیں ہیں ایک آدمی کے لیے جو اس کو پڑھتا تھا دنیا میں حتیٰ کہ اس کو نکال دے گی جہنم کی آگ سے قیامت کے دن وط خلط ہو, ہو الجنت اور جنت میں داخل کر دے گی اور وہ ہے تبار اکلدی بی دل سورت میں شرف البراکات کی تردید پہلی آیت میں اور شرک ال تصرف کی تردید چھ جگہ ہے پہلی آیت میں آیت نمبر انیس آیت نمبر بیس آیت نمبر اکیس آیت نمبر اٹھائیس آیت نمبر تیس اور شرف علم کی تردید دو مقامات پر ہے آیت نمبر تیرہ اور چودہ اسم حسنا باری تعالی کے صورت میں دس نام ہے اللہ رب العزت کے بحس تکرار یہاں سے قرآن کریم کے چوتھے حصے کا آٹھواں باب شروع ہو رہا ہے اور اس میں چھ صورتیں ہیں سورہ ملک یہاں شرک فل براکات کی تردید پر عقلی دلائل دوسری صورت قلم اس میں تشجیح ہے اور سور حاکہ اور معارج میں منکرین کے لیے تخویف ہے اور سورہ نوح اور جن میں دلیل نقلی عالت توحید ہے یہ چھٹا باب تھا قرآن کریم کے چوتھے حصے کا آٹھواں باب تھا جس میں چھ سورتیں نفی شرف البرکات بل ادل سورت کا دعوی اور مقصد ہے تبارک لدی ہم نے سور فرقان میں برکت کی تفصیل کر دی تھی قرآن کریم میں گیارہ چیزوں کی برکت ذکر ہوئی ہے ایک قرآن نے قرآن کی برکت کو ذکر کیا ہے سورہ انعام آیت نمبر بہان میں اور سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پچپن میں قرآن مبارکن برکتوں والی کتاب ہے دوسرا قرآن نے برکات ذکر کیے ہیں کابت اللہ کے سور عمران کی آیت نمبر چھیانوے میں بیت اللہ مبارکن انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان میں میں نے برکت ڈالی تھی سورہ امبیا سر آیت نمبر 113 اور سورہ نمل آیت نمبر 8 چوتھی نزول اور منزل قرآن کا نزول برکتی ہے اور نازل ہونے والا قرآن یہ بھی برکتی ہے سورہ مومنون آیت نمبر انتیس بارش کے پانی کے بارے میں بھی قرآن نے برکت کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ قاف آیت نمبر نو شجا رتم مبارکتن زیتون کے درخت کے بارے میں بھی اللہ نے برکت کی صفت بیان کی ہے سورہ نور آیت نمبر پینتیس بقائے مبارکہ زمین کا ٹکڑا برکتی سور قصص آیت نمبر تیس اور تحیتم مبارکتن آٹھواں مبارکتن پیشکشی سلام سورے نور آیت نمبر ایک ساٹھ لئی لتم مبارکتن فی لئی لتم مبارک سور دخان کی آیت نمبر تین اور دسواں جبال کے بارے میں برکت کی صفت قرآن نے ذکر کی ہے سورہ حام میم سجدہ میں آیت نمبر دس میں اور گیارہویں ارد مقدسہ برکتی زمین پاک یہ سورہ آراف آیت نمبر 137 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں ذکر ہوئی تو بار تبار اکل ادیبی ادی تفسیر خازن نے عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا ہے حلدی جا ابی کلی خیری ہوا برقتن مانا یہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر خیر اور برکت لانے والا ہے جا اب کلی خیری ہوا برکتن تبار اکلدی نہ برکتیں ڈالنے والا ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ہے سارے کے سارے اختیارات الملک وہ اعلیٰ کلی شعی ان قدیر اور یہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت والا قدرت رکھنے والا اللہ خلا کلم تھا تبارہ کا دعوی تھا بیدیل ملک پہلی دلیل تھی وہ اعلیٰ کلی شعیل قدیر یہ دوسری دلیل تھی عقلی اللہدی خلق الموت الحیات یہ تیسری دلیل ہے وہ ذات جس نے پیدا فرمایا ہے موت اور زندگی کو اب یہ موت بھی ایک صفت وجودیہ ہے حیات کے متضاد موت آدم محض کو نہیں کہتے بلکہ یہ ایک وجودی صفت ہے حیات کے متضاد روحلمانی میں علوسی صاحب نے فرمایا ولا فنا و صرف ان و انما حول انقتا و تعلق روح بل بدن صرف کو موت نہیں کہتے بلکہ یہ انقتا ہے روح کے تعلق کا بدن کے ساتھ کرتبی بھی فرماتے ہیں الموت لیس بی آدمی محزن موت آدمی محض نہیں ہے ولا فنا فنا صرف اور نہ موت فنا ہے ان نما حول تعلق الروح بالبدن موت روح کے تعلق کا بدن کے ساتھ انقطاع کا نام ہے خلق الموت ہے قدر الماوتا اللہ نے پیدا فرمایا ہے موت کو اندازہ کیا ہے ہر کسی کی موت کا وقت مقرر کیا ہے الحیا اور زندگی کو پھر موت کو ذکر کر دیا پہلے کیونکہ یہ اصل ہے حیات تو عارض ہے موت یقینی ہے زندگی شکی ہے تو اس لیے موت کو پہلے ذکر کیا بلوا کم او کم اس لیے کہ امتحان کرتا ہے تمہارا اللہ کہ کم کون سے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے احسن ہے عمل کے اعتبار سے کون وَهُوَ الْعَزِيزُ عزیز الغفور یہ اللہ ہے غالب ہر کسی پر اور بخشنے والا ہے لِيَبْلُوَكُمْ ابلوا کم ایو کم احسن کم از حدو حسن بسری فرماتے اللہ تمہارا امتحان کرتا ہے کہ کون تم میں سے از حدو فت دنیا میں بہت بے رغبتی کرنے والا ہے اور فزیر ابن و کا قول علماء نے ذکر کیا خصوصاً ابن کثیر نے احسن اخلسو و مانا اللہ کو خالص اللہ وہ اللہ صوابن کو موافق السنہ آحسن وامالا کسے کہتے ہیں اس وبا آس وابو واخلس ہو جو صحیح عمل ہو اور خالص ہو اور معنی یہ ہے کہ عمل ہو خالصا اللہ تعالی خالص اللہ ہی کے لیے اور ہو موافق اللہ سنت کے موافق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق اور یہ اللہ ہے غالب الغفور بخشنے والا الذي وہ ذات خلق کا سماوات انتبا یہ چوتھی دلیل ہے جس نے پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو طبقہ ب طبقہ خلق الرحمانی من تفاوت تو نہیں دیکھتا رحمان ذات کی مخلوق میں من تفاوت کوئی نقص رعیب تفاوت نخص فی دلالت علی آئی نخص فی دلالت علی آئی تو نہیں دیکھے گا اللہ کی مخلوق میں کوئی نقص اور عیب سانے پر دلالت کرنے میں فرج البا سارا تو پھیر دے تو اپنی نظر کو اسمان کی طرف ہل من فطور آئے دیکھتا ہے تو کوئی فطور کوئی دراڑ سم مرج جی البا کر رہا پھر پھیر دے اپنی نظر کو بار بار کر رہے ان تسنیالی یلبی لے کل بسر و خاصی آؤں واپس ہو جائے گی تیری طرف تیری نظر خاص یوراد مقصد میں ناکام وہ ہوا حسیر اور یہ تیری نظر ہوگی تھکی تھک جاؤ گے لیکن آسمان میں کوئی دراڑ اور فطور پیدا نہیں کر سکو گے پانچویں دلی ولقت زئی سماعت دنیا بھی اور یقینا خوبصورت کیا ہے مزین کیا ہے ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ وجعلنا اور ٹھہرائے ہیں ہم نے یہ چراغ اور ستارے رجو مل شیطانوں کو مارنے کے لیے شیطانوں کو مارنے کے لیے فرشتے اوپر بیٹھے ہیں شہاب ثاقب کے ذریعے ان شیاتین کو مارتے ہیں جو کہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر چڑھا کرتے ہیں یہ تین فائدے قرآن کریم نے ستاروں کے ذکر کیے ہیں ایک زین سما دنیاوی مساویا اس سے آسمانی دنیاوی مزین ہے دوسرا رجوم ال شیاتین اور تیسرا یہتدون ستاروں کے ذریعے راہیں معلوم کرتے ہیں دنیاوی چوتھا فائدہ اس کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ خلاف شریع اور خلاف دین عقیدہ ہے نظریہ ہے تدبر افنجومی والا ستدری و رب النجم يفعل ما یشا تو ستاروں میں تدبر کرتا ہے سوچ اور فکر کرتا ہے تجھے پتا نہیں کہ رب النجم ستارے کا مالک اور رب کرتا ہے وہی جو چاہے اللہ کی مرضی ہے ہم سعیر اور تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب جلانے والا جہنم کا ودینہ کفرو بربیم تخفیف اخروی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا اپنے رب پر انکار کر دیا رب کی کتاب پر بے ربی ہم بھی کتاب ربیم یا بھی توحید رب بھی بلقا یا بھی رسول ان کے لیے ہوگا عذاب جہنم کا وب سلم مسیر اور بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم ادا الخوفی ہا سمی شہی قوی اتفور جب گرائے جائیں یہ لوگ اس جہنم میں تو سنیں گے اس جہنم کے لیے شہی قن ہن ہنانا شہید ہن ہنانا جیسے گھوڑا دانے کو دیکھ کر ہن ہناتا ہے وہی اتفور اور یہ جہنم جوش بھی مارے گی اپنے دانے خوراک کو دیکھ کر جہنمیوں کو دیکھ کر تقادو تمیا من الغیز قریب ہوگی یہ جہنم کے پھٹ جائے غصے کی وجہ سے جدا ہو جائے کلا القی افی فوج ان خزانہ ہر بار جب گرائی جائے اس جہنم میں گرو تو پوچھیں گے ان سے دربانچی جہنم کے المیاتی کم نظیر آیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا تمہیں مسئلہ بیان کرنے والا قرآن بیان کرنے والا نظیر کا اطلاق قرآن کے بیان کرنے والے پر ہوتا ہے تبارک لدین زل للعالمین لیمینا قالوا بلا تو یہ کہیں گے بے شک آیا تھا قدجانہ نظیر آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا بیان کرنے والا قرآن کو فکذبنا تو ہم نے جھٹلایا تھا اس کو کہ تو جھوٹ بولتا ہے وقلنا ما نامان ضل من منشئی اور کہا تھا ہم نے کہ نہیں نازل فرمایا اللہ نے کوئی چیز اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو فرشتے کہیں گے نان تم اللہ فیضل کبیر نہیں تھے تم مگر گمراہی بڑی میں وقال او اور کہیں گے یہ ہائے ہائے ارمان کے ہم سن لیتے اللہ کی کتاب کو دنیا میں او نہلو اور, اور اپنے آپ کو اور سمجھا لیتے اللہ کی کتاب کو سیکھ لیتے نہ صرف سننا نہیں او بمانے بل ترقی صرف سننا نہیں او نہ بلکہ خود کو سمجھا دیتے اللہ کی کتاب پر یعنی سیکھ لیتے اللہ کی کتاب کو ایسا سنتے کہ اللہ کی کتاب کو ساتھ میں سیکھ بھی لیتے تو معقن نہ اصحاب السعیر نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے لیکن جہنم میں آنے کی وجہ کیا تھی کہ نہ ہم نے قرآن کو سنا تھا اور قلو اور نہ اس پہ اپنے آپ کو سمجھایا تھا یہ ان انتم اللہ فی زلال ان یا یہ قول ہے فرشتوں کا کہ فرشتے انہیں جواب دیں گے تم نے قرآن بیان کرنے والوں کو گمراہی کی نسبت کی تھی تو تم تو خود ہی گمراہی میں تھے یا یہ قول ہیں جہنمیوں کا کہ ہم قرآن کے بیان کرنے والوں کو کہا کرتے تھے ماں نہ من اللہ ان انتم اللہ فی زلال کبیر نہیں نازل فرمایا ہے اللہ نے کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی چیز اور ہم کہا کرتے تھے ان کو نہیں ہو تم مگر گمراہی بڑی میں وقال نہ او ناقلو اور کہیں گے یہ ہائے ہائے ارمان کاش کہ ہم سنتے اللہ کی کتاب کو دنیا میں او ناقلو اور اپنے آپ کو سمجھاتے اس پر تو نہ ہوتے ہم فی اصحاب سعر جہنمیوں میں آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو ماننے کے دعوے دار تھے لیکن قرآن نہ سنا اور نہ سیکھا تھا انہوں نے کیونکہ فی اصحاب صائر جہنمی تو کافر ہیں یہ جہنم تو کافروں کے لیے ہے ہم تو ماننے والے دین اسلام اور اللہ کے قرآن کے تھے ہم کیوں آتے یہاں ان جہنمیوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے فاترفو بھی ہم تو اعتراف کر دیں گے یہ اپنے گنا کا جہنمی تو جہنم میں جائیں گے تو ان کے بہت سے جنوب ہوں گے لیکن یہاں اعتراف بھی زم ایک گنا کا کیا کیوں وہ گنا جو سارے گناہوں کی جڑ تھی ایرازن کتاب اللہ لوکنہ نسم و نا قلما کن فیصل قرآن والوں کا خلاف اور قرآن سے غفلت یہ تمام گناہوں کی بنیاد تھی جڑ تھی اسی وجہ سے اسی کا اعتراف کیا جیسے نبی علیہ السلات سلام سے پہلے قرآن کے نظور سے پہلے والے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں وہاں تو شرک بھی تھا تو اسے زمانے شرک کیوں نہیں کہتے وہاں ظلم تھا زمانے ظلم کیوں نہیں کہتے بے حیائی تھی زمانے فاشا کیوں نہیں کہتے اس میں کفر تھا زمانے کفر کیوں نہیں کہتے کیونکہ ان ساری برائیوں کی بنیاد جہالت تھی تو زمانے جاہلیت اسے کہتے فاتر فوبی زم بھی فسوقل یساب سیر سہکن بہدن او ہلاکن اللہ کی رحمتوں سے دوری ہے اور ہلاکت ہے جہنمیوں کے لیے ان الدین اکش و ہوں بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بلغئی بھی نادیدہ تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر بہت بڑا ہے اب چھٹی دلیل آخری واسرو بھی اگر تم چھپا دو اپنی بات کو یا جہر جاہ کرو ظاہر کرو اس بات کو ان نہ ہو عالی بے شکی اللہ ہے جاننے والا دلوں کے رازوں کو اللہ عالم خلا کا خبردار جانتا ہے اللہ اس کو جو اللہ نے پیدا کیے یعنی سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں تو سب کو اللہ جانتا ہے سب پہ اللہ کا علم ہے وہ ہوتی فل اور یہ اللہ ہے باریک بین اور خبردار هو اللذی جعل کو مل دلولن یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے زمین کو زلولن تابع نہ اتنی سخت ہے کہ تم اس میں فصل نہ کاش کر سکو اور نہ اتنی نرم ہے کہ تم اس پر آبادی نہ بنا سکو اور چل نہ سکو نہ زلولن تابے صالح لگ گزران تمہارے گزران کے لیے معیشت کے لیے معاش کے لیے بہتر فمشو فی کی تو پھرو اس کے اطراف پر منقب کندے کو کہتے ہیں اس زمین کے کندوں پہ تم پھرتے ہو کلو مر رسکی اور کھاؤ اللہ کے رزق سے وہ الہین شور اور اللہ ہی کی طرف ہے اٹھایا جانا تمہارا یہ ساتویں اپنی دلیل تھی آمن تمن من فمائی فبی کمل اردا آیا تم امن میں ہو جاؤ گے اس ذات سے جس کی طاقت آسمانوں میں چلتی ہے سے فبی کم الردا کہ تمہیں دنسا دے زمین میں فیدہ یا تمور تو اچانک یہ زمین ہوگی دلدل دل تمہارے لیے دلدل دل بن جائے یہ زمین اور تمہیں اس میں دنساتا جائے قارون کی طرح تو بچ جاؤ گے ام امن تم منف سمائے یا بچ جاؤ گے تم اوزاد کے عذاب سے جس کی قدرت ہے آسمان میں یا جو ہے آسمان میں سلا علیہ کم حاصب کہ بیچ دے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش یا آسبند تیز طوفانی ہوا فسط علمون کی فنکیر نذیر تو جلدی ہے کہ تم جان لو گے کس طرح تھا ڈرانا کیف فنظیر ولقد کا زب من قبلی ہم یہ تخویف دنیاوی ہے اور یقیناً جٹ تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فقی فکان نکیر تو کس طرح تھا میرا عذاب نکیر یا انکارحم کیسا تھا ان کے انکار کا انجام آٹھویں اقلی دلیل اولم یا رویلتری فوقم صاف آیا تو نہیں دیکھتا پرندوں کی طرف آیا یہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف فوقم جو ان کے اوپر ہے صاف اس میں فائل ہے یہ پھیلانے والے ہیں اپنے پروں کے ویک بیدنا اور کبھی کبھی ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں پرندے اکثر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے صاف نسمفائے اور کبھی پر اپنے ساتھ اکٹھے کر دیتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں بغیر پھیلانے کے پروں کے مایوم سکنا اللہ رحمان انہیں نہیں ٹھہرایا اور تھاما ہوا میں مگر رحمان ذات نے نہ ہو بھی شہیم بصیر بے شکی اللہ ہے ہر چیز کو دیکھنے والا امن ہاد الدی ہو من دون یاحمان آئے کون ہے وہ ذات جو لشکر ہو جائے گا تمہارا امداد کرے گا تمہاری الرحمن ذات کے علاوہ کوئی ہے تمہیں پھر بچانے والا مہربان ذات کے علاوہ این کافرون الا فی غرور نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں امن ہاد الدی ارزو کم یا کون ہے وہ ذات جو رزق دیتا ہے تم کو انم سک رسق ہو اگر بن کر دے اللہ اپنے رزق کو کون رزق دے گا پھر تمہیں بل لجو فی عوت ہوا نفور بلکہ یہ داخل ہوتے ہیں نافرمانی فرمانی اور نفرت میں لجو زبردستی داخل ہونے کو کہتے ہیں اوتو نافرمانی اور نفور نفرت سے بلکہ یہ داخل ہوتے ہیں زبردستی فی احتیاان نا فرمانی میں و نفور اور نفرت میں اللہ کے دین حقہ سے قاف مئی یمشی مقبن اعلی وجھی اہدا ام شی سوی اعلی سراتم مستقیم یہ زجر ہے مشرقوں کو تقابل کے ذریعے آیا وہ جو چلتا ہو سرنی گون اپنے سر پر علا وجی آہدا وہ بہت ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو چلتا ہے برابر سیدھی راہ پر اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں یہ الٹا ہو گیا اور یہ الٹا اوندے منہ چلتا ہے سرب کے بل چڑھتا ہے اللہ نے اپنا در پیدا کیا اپنے در کے پہ بلایا تو یہ مشرق الٹا ہو گیا اللہ کے در کو چھوڑ کر در پھر ہو گیا تو یہ برابر ہیں نہیں کل ودی الذي شا کم یہ نوی دلیل عقلی کہہ دیجیے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تم کو وجعل سما السمع والابصار سارا اور ٹھہرائے ہیں اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل کری ما تشکرون بہت تھوڑے تم شکر ادا کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا کل الذي کم فلار دی تو تحشرون یہ دسویں آخری دلیل ہے کہہ دیجیے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تم کو زمین میں اور اس اللہ کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے اب زجر بنکار القیامہ و متحدو اور کہتے ہیں یہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر ہو تم سچے قل تو کہہ دیجیے یقیناً علم قیامت کا اللہ کے ہاں ہے اللہ کے پاس ہے کفرو جب دیکھ لیں گے یہ اس وعدے کو قیامت کو ذوالفت نزدیک سی ات وجوہ الدینہ کفرو اے تو کالے ہو جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا وقیلا اور کہا جائے گا ان کو ہاد اللہ کن تم بھی ہی <سؤال> یہ وہ عذاب ہے اور وہ دن ہے کہ تم اس کو مانگا کرتے تھے تم اس سے اس کا ادعا کرتے تھے قل آرائی من انہیں اللہ یا تم اس سے تدعون ڈرائے جاتے تھے وعید سے کہ دیجئے خبر دے دو مجھے نہ لکنی اللہ اگر مار دے مجھے اللہ ہلاک کر دے مانم مار دے مجھے اللہ و مم اور مار دے اس کو بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ہے منا یا رحم کر دے اللہ ہم پر تو فمین جی من نمن آزابن علیم کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے قل هو الرحمن کہ دیجیے میرا اللہ ہے مہربان آمنہ بھی ہی ہم ایمان لائے ہیں اس اللہ پر اللہ کی توحید پر بھی توحید ہی وہ علیہ توکل نہ اور اس اللہ پہ ہم نے توکل کیا ہے فص من ہوا فی ولام مبین جلدی ہے کہ تم جان لو گے کہ کون تھا گمراہی ظاہر میں کلا راہی تمہ کہ دیجیے خبر دے دو مجھے اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن نیچے جانے والا غورن تمہارے کنویں کا پانی خشک ہو جائے جور شی جور ڈیر کا تو دمیاتی کم بیما امعئین کون لائے گا تمہارے ہاں پاس چشموں کا پانی کون لا دے گا تم کو بیما امائن پانی نتھرا صاف چشمے کا تو حدیث میں آتا ہے یہ آیت نبی علیہ السلام پڑھتے تھے تو اس کا جواب بھی دیا کرتے تھے میں آتی کمبیما امائن اے اللہ بھی وہ ہوا رب العالمین اللہ یہ پانی واپس لے آئے گا ہمارے پاس اور وہ ہے رب العالمین تو صورت میں نفی شرک فل البرکات اس پر گیارہ دلائل گویا کہ گیارہویں کی رد تردید گیارہ دلائل کے ساتھ دعو تھا تبارکی برکت ڈالنے والا ہے وہ ذات بھی پہلی دلیل جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کے اختیارات دوسری دلیل وہ اعلی کلی شعین قدیر برکت ڈالنے والا وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے قدرت رکھنے والا ہے تیسری دلیل اللہ خلا کا سبا سماوات انتبا برکتیں ڈالنے والا وہ اللہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا فرمایا طبقہ ب چوتھی دلیل یہ تیسری اللہی خلق الموت حیاتہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تو چوتھی اللہ خلا کا سب آسماوات انتبا پانچ تو پانچویں وال قدئی سماعت دنیا بھی مساوی آ برکتیں ڈالنے والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برکت ڈالی اسمان کو چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنایا اور چھٹی دلیل آخری برکتیں ڈالنے والا وہ اللہ ہے جو تمہاری چھپی باتوں اور ظاہر باتوں سب کو جاننے والا ہے اصرو قلقم اوجھرو بھی عالیم بزات ساتویں دلیل برکتیں ڈالنے والا وہ اللہ ہے جس نے زمین میں برکت ڈالی ہے تمہارے لیا ہوا اللذی جعال لکم الارض ظلولا فمشو فی مناکبیہا وکلو من رزقی آٹھمی دلیل اولم یرعو الالطیر فوقہم صافات ویقبض برکتیں ڈالنے والا ہے وہ اللہ جس نے پرندوں میں برکت ڈالی اور پرندوں کو ہوا اور فضا میں تھاما نوی دلیل قل هو انشا کم وجعل الم السمع والابصار افیدا برکتیں ڈالنے والا ہے وہ اللہ جس نے تم میں برکتیں ڈالی تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنایا دسویں عقلی دلیل ہے قل هو کم فل اردی وئی ہی تحشرون برکتیں ڈالنے والا ہے وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا تو اس اللہ کی طرف پھر تم اٹھائے جاؤ گے دسویں عقلی دلیل تھی اور گیارہویں کلارائی تو منسبہ فمیاتی کمبا امعین برکتیں ڈالنے والا ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین سے پانی کو نکالا اگر یہ پانی کو اللہ خوش کر دے تو کون تمہیں پھر یہ نتھرا پانی چشموں کا پانی دے گا نبی علیہ السلام ہر رات سونے سے پہلے سورے اس سجدہ اور سورے ملک کی تلاوت کرتے تھے اس سجدہ میں شرک اعتقادی کی رد تھی سورہ ملک میں شرک فیلی کی رد ہے گویا کہ سونے سے پہلے ساری قسموں کی شرکی رد کر دیا کرتے تھے مکمل شر کی رد بسم اللہ الرحمن الرحیم نون القلم و مایست ربی کبھی مجنون وجرن غیر ممنون على خلق عظیم سر قلم مکی صورت ہے دوسرے نمبر پر ہے نزول میں سر علق کے بعد نازل ہوئی ہے اس کو صورت النون بھی کہتے ہیں اور 68 ہے ترتیب مصحفی میں سورے ملک کے بعد لگی ہے سور ملک میں تبارکہ کا مسئلہ تھا برکت کا تو یہاں تشجیف تبلیغ یہ دوسروں تک پہنچاؤ سور ملک میں توحید کا دعویٰ تھا تو یہاں صدق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ ملک میں شرک فل براکات کی نفی تھی تو یہاں تخفیف دنیاوی کا واقعہ تخفیف دنیاوی کے لیے واقعہ جنہوں نے شرک کیا تھا تو ان کے باغات اور مال تباہ ہو گیا سور ملک میں فرمایا موت اور زندگی کو میں نے پیدا کیا ہے ابتلا کے لیے لیے ابلو اکما کو محسن و امالا تو یہاں ایک دوسری ابتلا بھی ذکر ہو رہی ہے اس کے علاوہ سورت کا دعوی ات فی ف تبلیغ و تہذیر مینل تیزی دی جا رہی ہے سورت میں تبلیغ کی اور ڈرایا جا رہا ہے من المداہانہ مداحنت اور سستی سے سورت میں توحید کا دعویٰ آیت نمبر 29 میں تھا اور شرک فلم کی تردید آیت نمبر 7 میں ہے اور اسماء حسنا باری تعالی کے نام بھی حسف تکرار دو ہیں سورت میں دس خطابات ہیں ان کو جو مسئلے کے بیان میں رکاوٹ بنتے ہیں اور نرمی کرنے کا کہتے ہیں مبلغین کو تو ان کے لیے دس خطابات ذکر ہو رہے ہیں نون اس سورت کو سورت النون کہتے ہیں تسمیت الکل بھی اسمل ول قلم ومایسترون شاہد ہے قلم اور وہ جو لکھتے ہیں قلم قلم شاہد ہے کس پر مان تبھی نعمت ربی کبھی مجنون یہ جواب قسم حدیث میں آتا ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ القلم ثم خلق نون سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ قلم تھا پھر نون دوات کو پیدا کیا فقال الکتب اور پھر فرمایا قلم کو لکھو فقال ما کتب قلم نے کہا میں کیا لکھوں اللہ کالا اکتبا ہوا کا انمن عمل اور اسپن او, او اجل اللہ نے فرمایا او قلم لکھ دے وہ جو ہونے والا ہے عمل سے رزق سے اجل سے نیٹا فقت اب دالی کلا یومل قیامتی سما خوتی ما القالمی روا احمد تو قلم نے یہ سب کچھ لکھ لیا جو قیامت تک ہونے والا ہے پھر قلم پہ مہر لگا دی گئی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیس قسم کے قلم ہیں اور یہ سارے کے سارے گواہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ پہ کوئی پاگل پن کا اثر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلم الجاد دوسرا قلم اہل نجوم کا ایجاد کا قلم اس پہ محمد کو مجنون نہیں لکھا گیا اہل نجوم کے قلم نے بھی نہیں لکھا تیسرا قلم ہوں اہل الابجد و ابجد افجدور رمل والے جو حساب کرتے ہیں ریاضی دان انہوں نے بھی محمد کو مجنون نہیں لکھا قلم چوتھا اہل تاریخ کا انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں لکھا پانچواں قلم الملائکہ کا فرشتوں کا قلم چھٹا قلم اہل حساب کا اہل حساب کے قلم نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں لکھا ہاں قلم سلاطین کا سلاطین بادشاہوں کے قلم نے بھی نبی علیہ السلام کو مجنون نہیں لکھا قلم اہل استفتا کا مفتی کرام کے رام کا قلم انہوں نے بھی نہیں لکھا قلم الطبا قلم اہل شرطہ کا پولیس والے قلم القزات ججوں قاضیوں کا قلم اہل فتویٰ کا قلم اہل میراث کا قلم کرامن کاتبین کا قلم اہل خط کا خطاطوں کا قلم حساب شمسی اور قمری کرنے والوں کا قلم حکمہ کا قلم علماء کا قلم مفسرین کا قلم محدثین کا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ محمد الرسول اللہ ضلع اللہ, اللہ پاگل تھے نہیں نہیں نون والقلم وما و شاید ہے قلم اور وہ جو کہ قلم لکھتے ہیں یسترون وا نون کے ساتھ زویل وقول کی جمع آتی ہے یا قلم کے لیے مایسترون زویلوقول والی جمع تازیمن ہے ما انت تبھی نعمت بمجنون کبھی مجنون نہیں ہے تو تیرے رب کی نعمت کے ساتھ پاگل و نال کلاجرن غیر ممنون اور بے شک تیرے لیے خام اجر ہے غیر ممنون نہ بند ہونے والا ایسا اجر ہے جو بند نہیں ہوگا آج ہم قرآن کا درس کر رہے ہیں ہماری ساری سند اور سارے اساتذہ اور سارے اولیات کیا علماء کو اس کا ثواب مل رہا ہے حت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبری علیہ السلام کو بھی کیونکہ قرآن انہی کے واسطے ہم تک پہنچا تو چل رہا ہے قیامت تک غیر ممنون بے شک آپ کے لیے خامخا حاجر ہوگا نہ بند ہونے والا ولا خلوکن عظیم اور بے شک آپ ہیں خامخواب بڑے اخلاق پر بہت بڑے اخلاق ہیں آپ کے اللہ یہ عجیب داستان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے طیبہ کی فصل وبسروب سرون جلدی ہے کہ یہ دیکھ جلدی ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اللہ کے فیصلے کو اور یہ بھی دیکھ لیں گے بئی المفتون کہ کون سا تم میں سے مفتون فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا ان رب کہ ہو عالم و بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے بمن ذلّہ ان سبیلی ہی اس کو جو گمراہ ہو گیا اللہ کی راہ سے وہ ہو عالم اور اللہ خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو فلاطوتی فلاطوتی علمکبین تابے مت کیجیے جٹلانے جھوٹ جھوٹ والوں کو جو آپ کو جھٹلاتے ہیں حق کو جھٹلاتے ہیں ان کی تابے داری مت کیجیے ودول فیود ہین یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کر لیں تو یہ تو نرم ہو چکے ہیں دوہن تیل کو کہتے ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو یہ بھی نرمی یہ تو نرم ہو چکے ہیں فی ہی نون مظہری نے یہاں لکھا وہ دل آیا تد اللہ ان مداح فی تافی امردین حرامن یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ دین کے امور میں مداحنت اور سستی حرام ہے حرام ہے یہ مداحنت اور سستی آج یہ بلا عام ہو چکی ہے بس نرمی کا ایک بہانہ چاہیے ایک تسلط فل مسائل ختم ہی ہو چکا صفا ستھرا ایک نیگا مسئلہ بیان النشتہ ولا تو تیرا فلم مہین اور آپ تابیداری مت کیجئے ہر ایک کا خور مہین زلیل کی حماز ماظن جو مشا امبنمین چلنے والا چغلی پر منا الخری منع کرنے والا ہے خیر کا اللہ کے دین اور کتاب اور نبی کی تعداد معتدین حد سے تجاوز کرنے والا ہے عیم گناہ گار ہے بد زبان ہے بعد علی کا زنیم اماز علی کا زنیم اس کے ساتھ زنیم بھی ہے زنیم کسے کہتے ہیں زنیم الئی یعرف من ابو زنیم الئی سیورف من ابو بغی المزو حسب المی زنیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ معلوم نہ ہو اور ماں بتکارا ہو اس کے بعد یہ نمبر دس دس ایک حلاف قسم خور ہے دوسری صفت مہین رزیل ہے تیسری حماز عیب ایب جو ہے حماز چوتھی مشا امب نمیم چغل خور ہے چغلی پہ چلنے والا ہے پانچویں منا الخری خیر کو منع کرنے والا ہے چھٹی معتدن اسیم ساتویں صفت ہے اوتلن اوتلن یہ آٹھویں تھی تو بادی کا زنین اس کے بعد ہے بد کا بد سے پیدا زنین حرام کی پیداوار ان کا نظامالیوں بنین اس وجہ سے کہ یہ مال اور اولاد والا ہے اس مال اولاد نے اس میں سرکشی پیدا کر دی اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاتِرُ الْأَوَّلِينَ يَفَلَا تُطِلْ مُكَذِّبِينَ پہلی صفت تھی مکذِّبین دوسری حلاف تیسری مہین چوتھی حماس پانچویں مشائم بن نمیم چھٹی منع للخیر ساتویں معتدن آٹھویں اسیم اور نمی عطل اور دسویں بعد ذلك زنیم نمبر دس نمبر دس ادا تتلا علی ہی آیا تو جب پڑی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں کالا تو یہ کہتا ہے یہ قصے ہیں پرانے والوں کے پہلے والوں کے سنسی مہو عال جلدی ہے کہ پکڑ لیں گے ہم اس کو خرطوم سے خورتوم تو ہاتھی کی تھی یہ کنایا تھا اس کی ذلت سے انا بلونا ہم کما بلونا سا بل یقیناً ہم نے امتحان کیا ہے ان کا جس طرح کے ہم نے امتحان کیا تھا باغ والوں کا طائف میں یہ تھے اقسمو یہ بھائی تھے ان کا باغ تھا تو جب باغ کی کٹائی کا دن ہوتا تھا ان کے باپ اچھے آدمی تھے وہ غوربا کو بلا کے باغ کی کٹائی بھی کر دیتے تھے پھل اور غریبوں میں بانٹتے بھی تھے بہت تو, تو جب اس کا ان کا باپ فوت ہوا تو انہوں نے کہا اب تو ہم دس ہیں تو ہم کیا بانٹیں گے غریبوں میں ہمیں پھر کیا ملے گا بس یہ خود ہی کاٹ کے اور خود ہی اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا ایک تو وہ شرک بھی کیا کرتے تھے یقینا ہم نے امتحان کیا ہے ان کا جس طرح کے ہم نے امتحان کیا تھا باغ والوں پر جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی لمحا مسبہین خام خا کاٹیں گے اس کے پھل کو صبح سویرے ولا اور یہ استثنا نہیں کرتے تھے اللہ کی آلہ باطلہ سے لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے, نہیں تھے یہ معنی نہیں ہے کہ لا یس انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ شاء مستحب ہے اور ترک استحباب پر عذاب نہیں نازل ہوتے ان پر تو عذاب آیا ہے و لا اور یہ استثناء نہیں کرتے تھے اللہ کی الہ باطل سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ فطاف علیھا طائف من ربک تو پھر گیا اس پر اس باغ پر ایک حصہ ایک طائف من ربک تیرے رب کے عذاب کا وہم نائمون اور یہ سو رہے تھے رات کو اس پر عذاب آیا فاسبحت کسرین تو ہو گیا یہ باغ کسرین جیسے راکھ ارا یا سریم جیسے کاٹی گئی فصل فصل کاٹ دی جائے فت انا تو انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی صبح سویرے کم اور کہا صبح کر دو اپنی فصل پر ان کن تم ساریمین اگر ہو تم کٹائی کرنے والے فن فلق یتخا فتون تو چلے گئے اس حال میں کہ یہ چپکے چپ کے باتیں کرنے والے تھے اللہ خلن حلیما علیہ کم مسکین اور کہتے تھے کہ داخل نہ ہو جائے اس باغ میں تم پر آج کے دن مسکین وغدو حر دن قادرین اور صبح کر دو صبح کر دی انہوں نے اللہ ہر دن اے مسکینوں کے منع پر قادرین قدرت رکھنے والے تھے یہ فیضام صبح کر دی صبح سویرے باغ میں آئے اعلی ہر دن مسکینوں کو منع کرنے پر قادرین یہ قدرت رکھنے والے تھے اپنے گمان میں اپنے باغ کے پھل پر فلم او ہا کالو انا جب انہوں نے دیکھ لیا اپنے اس باغ کو تو کہا یقینا ہم خطا ہو گئے یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے یہاں تو سب کچھ راک کا ڈھیر ہے بل نو محرومون ادھر ادھر دیکھا تحقیق کی تو کہا ہاں یہ تو ہمارا ہی باغ ہے بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں اس باغ سے خالا اوسط کہا ان میں سے درمیان او اس اوساکل من نے کہتے ہیں یہ ایک بھائی ان کا موحد تھا لیکن مشرکوں سے بائیکاٹ نہیں کیا تو اس کا مال اور باغ بھی تباہ ہو گیا کہا ان میں سے عقلم علم اک الکم لو سب بہون آیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ تم کیوں پاکی نہیں بیان کرتے ہو اللہ کی قالو تو انہوں نے کہا سبحان ربنا اب اُبد ورختیر شنوس سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب اِنَّا كُنَّا ظَالِمِين یقینا ہم ہیں ظالم فَاقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِيَتَ لَا وَمُون تو سامنے ہو گئے باز ان کے بازوں پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا ارمان ہمارے لیے انگین یقیناً ہم ہیں سرکشل خیرم منہا قریب ہے ہمارا رب کہ بدل دے ہمارے لیے بہتر اس باغ سے انا ربینا راغب یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کذالک العذاب والعذاب الاخرتی اکبر لو كانوا يعلمون اسی طرح ہیں عذاب ان کا اور خامخ عذاب آخرت کا وہ بہت بڑا ہے کاش کے ہوتے یہ جاننے والے ان المتقین عند ربہم جنات النعیم یہ دنیاوی عذاب ہے کذالک العذاب والعذاب الاخرتی اکبر آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے ہائے کاش کہ یہ جاننے والے ہوتے ہیں بشارت اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہوں گی نعمتوں والی اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ آیت ہے راتے ہیں ہم مسلمانوں کو تابداروں کو مجرموں کی طرح نہیں نہیں مَا لَكُمْ اَيُّ دَلِيلِ لَكُمْ کیا ہوا تم کو کیا دلیل ہے تمہارے لیے کئی فتح کس طرح برے فیصلے کرتے ہو تم کتاب یا تمہارے لیے ایک کتاب ہے دوسری جس میں تم پڑھتے ہو پڑھتے ہو یہ کہ مسلمان اور مجرم سب ایک ہی طرح ہے ان لمات یقیناً تمہارے لیے ہوگا اس کتاب میں وہ جو تم چاہتے ہو بالغت یا ہے تمہارے لیے قسم ہمارے اوپر بالغتن مضبوط یا تمہیں پہنچانے والی امن سے القیامتی قیامت تک ان ما ماتحکم بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو نہیں سل بزالی کزیم پوچھ لیجئے ان سے کون ان میں سے ہے اس پر ذیمہ دار امل ہم یا ہے ان کے لیے کوئی حصہ دار فلیاتو بھی شرکا تو لے اپنے حصہ داروں کو ان قانو سادقین اگر ہیں یہ سچے یوم شفان السجود یاد کرو وہ دن یق شفان ساکن جبکہ بربنتیا برا وسط رنڈینا یق کھول دی جائے گی ساق پنڈلی ساق سے مراد اللہ کی ساق مائری خبیشانی ہی حدیث میں آتا ہے وہی دعون سجود یہ لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے فلا استتی آؤ اللہ کی ساق کو سجدہ کرو مائری خبش لیکن یہ طاقت نہیں رکھیں گے یا یک شفان ساقن عرش ال مراد ہے اس سے اللہ کا عرش ساملے آ جائے گا سجدے کی دعوت دی جائے گی لیکن فلا استتیعون یا یکشفان ساقن یہ کنایا ہے سختی سے جب سخت حالت آتی ہے انسان پہ تکلیف والی تو یہ اپنے سلوار کو اٹھا کے دوڑتا ہے تو پنڈلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں اتنی تکلیف ہوگی یکشفان شفان ساکن واؤن الس سجود اور بلائے جائیں گے یہ سجدے کی طرف فلا استتیعون تو یہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے دنیا میں اللہ کی طرف سے اللہ کے در میں سجدہ نہیں کیا تھا تو قیامت میں بھی طاقت نہیں رکھیں خاشعاتن یاتن اب سار بٹے براوتی اس ترگی ڈرنے والی ہوں گی آنکھیں ان کی طرح کو پہنچی ہوگی ان کو ذلت وقت قانوی دعا لسودی اور یقیناً تھے یہ دنیا میں کہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف اوم سالمون اور یہ صحیح سلامت ہوتے تھے لیکن پھر بھی فلاس جدون یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے تو اب سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن لاستی لا طاقت نہیں رکھیں گے فضرنی وم کر بحاد الحدیث تو چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو تکزیب کرتا ہے اس حدیث اس تازہ بیان پر سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ جلدی ہے کہ آہستہ آہستہ اٹھائیں گے ان کو اس طرف سے کہ یہ نہیں جانیں گے وَأُمْ لِي لَهُمْ اُرْ مُحْلَتْ دے دیں گے ان کو میں محلت دیتا ہوں ان کو اِنَّا كَيْدِي متین یقیناً میری تدبیر بہت سخت ہے مَتِين مَتَن یہ کمر کی ہڈی کو کہتے ہیں بہت سخت ہوتی ہے تو یہ میری تدبیر بہت سخت ہے ہم ہم آیتوں مانگتا ہے ان سے کوئی اجر اور بدلہ بدلا بیان دین اور بیان قرآن پر فہم مغرم مثقلون تو یہ ہیں تاوان کی وجہ سے بھاری ہوئے ام عندهم فهم یا ان کے پاس ہے علم غیب تو یہ ہیں لکھنے والے اس کے فس بر حکم ربی کا صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کی طرف ولا تکن کسا بلحوت اور مت ہو جائیے آپ مچھلی والے کی طرح از نادا وہ جب پکارا اس مچھلی والے نے یونس علیہ السلام نے اور یہ تھے غم سے بھرے ہوئے مقزوم لولا انتدار کہ رب بھی کیوں نہیں کیوں نہیں نعمت من ربی اگر نہ ہوتا گھیرا ہوتا ان کو ان کے رب کی نعمت نے تو لنوبی ز بلآ مضموم ہم گرا دیتے ان کو بالعرائی کنارے پر دریا کے وہا مضموم اور یہ ہوتے ملامت مضموم کیونکہ بات اللہ کے نبی کی چل رہی ہے تو جب نبی کا مقام آئے تو احتیاط سے ترجمہ کیا کرو لولا اگر نہ سبلتا انت نعمتن اس کو اگر نہ سبلتا اس کو احسان تیرے رب کا تو لنوبید بل آر آئی خامخا پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں وہ ہوا مضموم اور الزام کھا کر یہ مضموم اس پر الزام لگا ہوتا لیکن اللہ نے الزام کو بھی ختم کر دیا اسے معاف کر کے صاف ستھرا پینکا کنارے پر تو مضموم نہیں تھے معاذ اللہ آج بھی لوگ اگر یونس علیہ السلام کو کوتاہ کہیں کہ انہوں نے منصب نبوت میں کوتاہیاں کی تھی تو یہ ظلم ہے کیونکہ اللہ کی نعمت نے انہیں گھیرا ہوا تھا تدار کہو نعمت رب ہی اگر یہ نہ ہوتا تو پھر لنوبل آ رہا وہ ہو فج تباہ رب ہو تو چنا تھا ان کو ان کے رب نے فج آسال تو ٹھہرایا تھا ان کو منسال نے کفر اور قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نہ کبھی اب ساری خواہ ڈرائیں گے آپ کو ان کی آنکھوں سے ڈگاویں گے تجھ کو لوز لی کو ڈگاویں گے تجھ کو ڈرائیں گے ڈگاویں گے تجھ کو بھی اب ساریم اپنی نگاہوں سے لما سمع ذکر جب سن لیا جب سنتے ہیں یہ جب انہوں نے سن لیا ذکر قرآن کو سمجھوتی ذکر اللہ کے یاد کی ذریعہ قرآن تو یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے ڈرائیں گے دگاویں گے کیوں چاہتے ہیں کہ قرآن بیان کرنے والے قرآن نہ بیان کرے وہ اور کہتے ہیں ان مجنون یقیناً یہ ہے خام خا پاگل اکثر و ذکر اللہ حتا مجموع اللہ کی کتاب اتنی پڑھا کرو کہ لوگ تجھے پاگل کہہ دیں اللہ ذکر اللہ عالمینوں نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ساری مخلوق کے لیے نظر کی حفاظت کے لیے یہ آیت پڑھ لیا کرو حسن بسی رحمۃ اللہ ع نے, نے فرمایا یکاد الدینہ کفرو لیوز لی خ بھی اب سارم مراد اس سے نظر ہے اور نظر حق ہے حدیث میں آتا ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچانے والی ہے تو اسکار مسنہ خصوصاً یہ آیت نظر کی نظر سے حفاظت کے لیے وہیں اکاد الدینہ کفر اور یقیناً قریب تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لز ل کبھی کہ سارم کے دگاویں گے یہ ڈرائیں گے آپ کو اپنی آنکھوں سے لمبا سمی اور ذکرہ جب سن لیا انہوں نے اللہ کی یاد کی کا ذریعہ قرآن مجنون اور یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ نبی ہے مجنون مہاض اللہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمد للہ ذکر اللہ عالمین اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت ساری مخلوقات کے لیے تو صورت میں تہذیب في تبلیغ اور تشویل المبلغ اور دس خطابات اس کو جو کہتا ہے کہ تھوڑی نرمی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق وما الحقہ وما دم الحقہ ضبط سمود بلقاریا صورت الحاق کا مکی صورت ہے سور ملک کے بعد نازل ہوئی ہے اٹھتر ہے نزولن اور مصحف کی ترتیب میں انہتر نمبر پر ہے سور قلم کے بعد سور قلم کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط سور قلم میں تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ ذکر ہوا تو یہاں تخویف دنیاوی کے پانچ نمونے بیان ہو رہے ہیں پانچ واقعات اقوام محلکا سابقہ کے یا سور قلم میں تہذیب فی تبلیغ تھا تو یہاں تخویف اخروی للمنکرین کا ذکر ہے سور قلم کے آخر میں صدق نبی علیہ السلاط وسلام کی اول اور آخر میں تو اس صورت میں بھی صدق الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہو رہا ہے سور قلم میں دعویٰ تھا تبارکا کا تبارک کے دعوے پر تفصیل تھی اور تہذیب فی تبلیغ تھی تو یہاں آخر میں فرما رہے ہیں فسبح ربی کل عظیم دعویٰ توحید سورت کا مقصد تخویف اخروی اور قیامت کے تین حالات کا بیان ایک وقوع قیامت دوسرا حساب کتاب اور تیسرا انجام جنت اور جہنم سورت میں توحید کا دعویٰ آیت نمبر باون میں ہے اور شرک فی کی تردید آیت نمبر انچاس میں ہے سورت میں باری تعالی کے اسمائے حسنہ تین ہیں بحس کے تکرار الحق تم الحاق حق دن کیا بڑی شان ہے حق دن کی ہاکا اس میں فائل مبتدا ہے وم الحق ماہیا یہ خبر ہے کیا بڑی شان ہے حق دن کی ابن اوینا رحمتہ اللہ علیہ سفیان ابن اوینا فرماتے ہیں بخاری میں روایت ہے ان کی ان کا قول جہاں وما ادرا کا ذکر ہو تو اس کا معنی فقط اعلم ہوگا اور جہاں وہ مایوری کا ہو تو وما اس کا معنی وما لم و مالم ہوگا مادرا کے یعنی تو جانتا ہے فقط عالم میں جانتا ہوں یا مایوری کا ہو جہاں قرآن میں تو ما لم عالم کا معنی ہوگا وہاں کیا بڑی شان ہے حق دن کی وہ مادرا کمل حق کا اور کسی نے سمجھا دیا تم کو کہ کیا ہے حق کا ضبط سمود و آدم کی تھی قوم سمود نے اور آدیوں نے بل قاری پر تنگون کی عورز قاری قاری کھڑکنے والی کھڑکنے والی لی انحا القلوب اس لیے قاری قیامت وہ کہتے ہیں کہ دل کھڑکڑیں گے اس میں بہت ہیبت کی وجہ سے فاما فا سمود پس ہر چیز قومی سمود ہے فہولی کو بھی تو یہ ہلاک کر دیے گئے چیخ پر تاغیہ سیہ آدن اور ہر چیز عادی تھے تو یہ ہلاک کر دیے گئے بری ہن سر عاتیا اس ہوا کے ذریعے جو تیز چلنے والی تھی عاتیت ان فرشتوں کے قابو سے نکلی ہوئی تھی فرشتوں کے قابو سے بھی باہیتی آتی سبع علیہ مسخر کیا تھا ہم نے اسا ہوا طوفانی کو ان عادیوں پر سبع علی سات راتیں و سمانیہ تیامن اور آٹھ دن ایک بت سے شروع ہوا دوسرے بت تک یہ طوفان چلتا رہا حسوما پیدر پہ یا حسومن ان کی جڑیں نکالنے والا ان کی جڑیں کاٹنے والا طوفان تھا فتار القما تو دیکھے گا تو اس قوم ظالم کو فیح اس طوفان میں سر آ اون دھے منگرے کا نخل خاویہ گویا کہ یہ تن ہیں کھجور کے گرے ہوئے فہل ترالم ممبا کیا تو اے تو دیکھتا ہے ان کے لیے ممبا من, من نفس امبا کوئی نفس باقی قوم آد میں سے ہے تو دیکھتا ہے وجاء فرعون ومن ومن قبله اور آئے تھے فرعون اور ومن قبلہ اور وہ جو اس سے پہلے تھے والمؤتفقات اور وہ گاؤں الٹے کیے گئے مؤتفقات قوم لوط کا گاؤں بالخاتیہ آئے تھے یہ سب بڑے گناہ پر فاعصوا رسول ربہم تو انہوں نے نافرمانی کر دی اپنے رب کے رسول سے فاخذهم اخذت الرابیہ تو پکڑ دیا ان کو پکڑنے نے سخت رابیتن شدی رتن ان لما تغل یقیناً ہم جبکہ حد سے گزر گیا پانی حملناکم نہ تو ہم نے سوار کر دیا تم کو فل جا یا کشتی میں چلنے والی کشتی تم کو سوار کیا نہیں تمہارے آبا کو جن کی تم اولاد ہو لینا جم تس کے اس لیے کہ ٹھہرا دے ہم یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت وتا یہ وطائی یہ اور اس لیے کہ یاد رکھے اس کو کان یاد رکھنے والے فیضان فتم فی واحدہ تفیفی جب پھونک ماری جائے گی سور میں سیٹی میں ایک ہی پھونک و ملتل اردول جیبالو تو اٹھا دی جائے گی زمین اور پہاڑ فد قدا دک تو ذرہ ذرہ کر دیے جائیں گے ذرہ ذرہ کرنا ایک ہی دفعہ فہی و وقعت الواقعہ آ تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی قیامت و شکت سماور پھٹ جائے گا آسمان فہی ایدی واہی آ تو ہو گئی آسمان اس دن سست بہنے والا واحیہ والملک علی ار اور فرشتے ہوں گے اس آسمان کے اطراف پر دفے وہم ہےارش اور ابی کا فو یوم دن سمانیہ اور اٹھایا ہوگا تیرے رب کا آرش اپنے ان کے اوپر یوم اس دن سمانیہ بے شمار فرشتوں نے چار طرف عرش کے اور چار کونے ہیں تو ہر طرف بے شمار فرشتے ہوں گے یا سمانیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہما فرماتے ہیں یا سمانیا تو سفوف لاعلم عادد اللہ یہ آٹھ صفے ہوں گی نہیں جانتا ان کی شمار کو مگر ایک اللہ ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے آٹھ صفے ہوں گی ان فرشتوں کی یوم دن تو رزون اللہ تقوامن اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اپنے رب پر لا تق فامن کم خافیہ لا تقوامن کم نفسن خافیہ نہیں چھپے گا تم میں سے کوئی نفس چھپنے والا یا خصلت ان خافیہ نہیں چھپے گی تم سے کوئی خصلت چھپنے والی فاما مَنُوتِيَ کتاب بِيَمِينِهِ بھی ہر چی وہ ہے جس کو دیا گیا اس کا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں فَيَقُولُ تو یہ کہے گا ہا او مکرو کتابیا آؤ پڑھ لو میرا نامے اعمال انی زنن تو انی حِسَابِيَ یہاں زن بمانے یقین ہے یقیناً میں یقین کرتا تھا کہ میں ملاقات کرنے والوں اپنے حساب کے ساتھ فوفی عیشت رادیا تو یہ ہوں گے ایسی زندگی میں رادیت جو خوش کر دے گی اس کو یا رادیت صاحب صاحبہ فی جنتن عالیہ ان جنتوں میں ہوں گے اونچی اونچی قطوف ہادانیہ اس کے غنچے ہوں گے نزدیک نزدیک تو کہا جائے گا ان کو کلو حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے ایشی تین رادیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جنتی زندگی گزاریں گے نہ ہم فلا اموتو ن آبادا فلا یمردو ن آبادا فلا یو نہ باسم ویوش فلا نہ آبادا. یہ زندگی گزاریں گے کبھی بھی نہیں مریں گے یہ ہمیشہ صحت مند رہیں گے کبھی بھی نہیں بیمار ہوں گے ہمیشہ خوش رہیں گے کسی غم کو بھی نہیں دیکھیں گے ہمیشہ خوش رہیں گے نعمتیں ملیں گی ان کو ولا یربو نا آبادہ اور کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہو جائیں گے رواہ مسلموں سے المنیر میں خطیب صاحب نے یہ حدیث یہاں ذکر کی ہے کہا جائے گا ان کو کلو وشربو کھاؤ اور پیو ہنی ہم بماس لفتم فل خالیہ خوش مزا ہنی اس وجہ سے کہ جو تم نے کیا تھا گزرے ہوئے ایام میں دنیا میں دنیا کتاب ہو ہر چی وہ ہے جس کو دیا گیا اس کا نام آمال بائیں بائی ہاتھ میں اس کے فیلو تو یہ کہے گیا تنیلم اوت کتابیا ہائے ہائے ارمان کہ نہ دیا جاتا مجھے میرا عمل نامہ ولم ادرما حسابیا اور میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا میرا حساب یا کانت حیرمان یہ تو دن ہے القاعدیہ فیصلے کا ماغنا عنی مالیا کوئی فائدہ نہیں دیا مجھے میرے مال نے ہلاک عنی سلطانیہ ہلاک ہو گئی مجھ سے میری دلیل دب دبا غلبہ سلطان خزو ہو اللہ فرمائیں گے پکڑ لو اس کو فغلوہ ہو تو اس کی گردن میں توق ڈال دو یہ بھونکا کرتے تھے حق پرستوں کے خلاف سمل سم الجحیم مسلو ہو تو ان کے ساتھ سزا بھی اسی طرح کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے توق فغلوہ الوح الجحیم جہی پھر جہنم میں داخل کر دو اس کو فی سلسلت ان ضرورا سبر پھر اس میں کہ اس کی کڑیاں بے شمار کڑیاں ہیں سب ارنا ستر ہیں ستر بیان عدد نہیں ہے بیان کثرت کے لیے ہے بے شمار بہت سی کڑیاں ہیں فصلوں کو تو ان کو باندھ لو انو باللہ العظیم یقینا یہ تھا کہ ایمان نہیں لاتا تھا اللہ بڑے پر عظیم عظیم الشان الہ پر ولا مسکین اور تیزی نہیں کیا کرتا تھا یہ خوراک پر مسکین کے فلے صلاحیو مہا ہنا تو نہیں ہوگا اس کے لیے آج کے دن یہاں کوئی حمین گرم دوست جو اس کو بچا لے اور اس کے لیے قربانی دے دے حمیم مہربان دوست ولا تو اور نہ خوراک ہوگی اللہ غیسلین مگر خون اور پیپ جہنمیوں کے زخموں سے نکلی ہوئی غیسلین لایا کلو ال خاتون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما مانا کرتے ہیں لایا کلو ال خاتون مشرقون نہیں کھائیں گے اس طعام کو غسلین کو زخموں کا دھون نہیں کھائیں گے اس خون اور پیپ کو مگر مشرک الا مشرک جہنمیوں کے زخموں سے نکلی ہوئی خون پیپ کھائیں گے فلا تب سرون تب ہے ایسا جیسا تمہارا گمان ہے میں شاہد کرتا ہوں وہ کچھ بھی جو تم دیکھتے ہو اور وہ کچھ بھی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے ان نہ قول و رسول کریم یقیناً یہ خواہ مخواہ پیغام ہے رسول عزت من کا پیغام ہے رسول کریم جبلی علیہ السلام کا وما ہو بھی قول شاعر اور نہیں ہے یہ یہ نہیں ہے یہ بات شاعر کی قلیلما لما تم ان بہت تھوڑے تم ایمان لاتے ہو ولا بھی قولی اور نہ یہ بات ہے کاہن کی قلیلما کر ان بہت تھوڑے تم نصیحت قبول کرتے ہو تنزیر عالمین اترنا اس قرآن کا مخلوقات کے رب کی طرف سے ہے ولاقل اکابیر اگر کہہ دیتے یہ نبی ہم پر بعض باتیں اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنایا تو لو تقب اگر کہہ دیتے یہ نبی علیہ السلام ہم پر باز قابل بعض باز باتیں ان کی لا نہ ہو بلی تو خامخا پکڑ دیں گے ہم اس کو پکڑ دیتے من ہو اس کو بلی مضبوط دائیں ہاتھ سے مضبوط سم القانہ من حلوطین پھر خامخا ہم کاٹ دیتے اس سے رگ حیات وطینگ تمام فَمَا مِنْكُمْ من احد آن ہوں عَنْهُ حَاجِزِينَ تو نہیں ہوگا ان میں سے کوئی بھی آن اللہ کے عذاب سے حاجزین زین بچانے والا وحولسرۃ المطقین اور یقیناً یہ خام نصیحت ہے متقیوں کے لیے لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور یقیناً ہم خواہ جانتے ہیں کہ بے شک بعض تم میں سے جھٹلانے والے ہیں حق کو وہ نغول حسرت نال ال کافرین اور یقیناً یہ تقزیب اور حق کو جٹلانا خامخواہ حسرت ہوگا کافروں پر وہ نغول حقلیقین اور یقیناً یہ قرآن حق ہے یقینی یہ قرآن حق ہے یقینی سب بہ بسم ربک ال تو پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی صفات کے ساتھ جو رب پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی صفات کے ساتھ جو کہ العظیم بہت بڑی شان والا ہے بہت بڑی شان والا ہے تو صورت میں تخویف اخروی اور تین حالات قیامت کی بیان ہوئے وقوع قیامت حساب کتاب اور جنت اور جہنم بسم اللہ رحمان رحیم ساقیا فری من الله اللہ زل معارج سر معارج اس کو سورہ سالہ بھی کہتے ہیں اور سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے سورت الحاقہ کے بعد نازل ہوئی ہے اناسی اناسی نمبر ہے نزول میں اور ستر ہے ترتیب مصحفی میں سورہ حاقہ کے بعد لگی ہے یہ سورت حقیقت سورہ حاقہ کا تتمہ ہے سورہ حاقہ میں فنائے عالم کا ذکر تھا اجمالاً تو یہاں عالم کے فنا کا ذکر ہے تفصیلا یہ صورت الحاقہ میں تخویف للمنکرین تھی تو یہاں فرمایا کوئی نہیں ہوگا بچانے والا سور حاقہ میں زمین اور پہاڑوں کا حال ذکر ہوا تو یہاں فنا کا ذکر ہے کہ یہ زمین اور یہ پہاڑ کل عہ ہو جائیں گے روئی کی طرح سور حاکہ میں فرمایا لا تو عام علم المسکین تو یہاں فرمایا خود بھی حریص ہیں دوسروں کو کیا دینا سور حاقہ میں فرمایا اوسافل کا کا ذکر تھا تو یہاں او المومنین ذکر ہو رہے ہیں سورت کا دعوی تخویف اور زجر لل اور تنویر علامہ سبقہ حسنا باری تعلی کے بحث تکرار تین ہے صورت میں سا سا پوچھتا ہے پوچھنے والا عذاب واقع ہونے کے بارے میں یہ سائل کون تھا تو اس میں چند اقوال ہیں تقریباً پانچ علماء تفصیر سراج المنیر میں خطیب صاحب نے ذکر کیے ہیں پہلا قول یہ سائل نظر ابن حارث تھا نظر ابن حارث جس نے کہا تھا اللہ حمین هذا هو الحق من عندك کا فام ترالینا من السماء سورہ انفال میں گزر گیا تو جو سوال اس نے کیا تھا جو کچھ مانگا تھا سوال جو کچھ اس نے مانگا تھا وہ ہو گیا نا عذاب واقع قتل یوم بدر قتل کر دیا گیا تھا بدر کے دن نزل سوال ہوا خود بدر سبرن اور یہ اوتبا ابن ابھی معیط بھی تھا اس نے بھی اسی طرح تھا یا سال سائلن اس سے مرادب جاہل ہے اس نے بھی ایسے سوال کیا یا سال سائلن علن تیسرا قول جماعت من کو قریش قریش کے کافروں کا ایک گروہ تھا یا سال سائلون چوتھا قول یہ نوح علیہ السلام تھا عذاب مانگا تھا کافروں کے لیے یہ قول تھا ان کا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديا را انك ان تذرهم يذل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا سورہ نوح میں آ رہا ہے یا سال سائل نبی علیہ السلام ہیں استعجل العذاب على الكافرين و يدل عليه تصور سبرن جمیلا آباد میں آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے کافروں کے لیے عذاب مانگا تو اللہ نے فرمایا صبر کرو صبر خوبصورت بھی آزادی ہوں مانگتا ہے مانگنے والا مانگا مانگنے والے نے عذاب واقع ہونے والا لل کافروں کے لیے لئی سل دافیا نہیں ہوگا اس عذاب کے لیے کوئی دفع کرنے والا من اللہ ہی آزاب ہوگا اللہ کی طرف سے ظلم معارج من اللہ اللہ کی طرف سے ظلم معارج معارج والا سیڑھیوں والا کیا معنی جو چڑھتے ہیں درجوں کا صاحب معارج درجے اند پوڑے تارج الملائی والروح تو چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف فی ان اس دن میں یہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے ذل معارج جس کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے سیڑھیوں کے ذریعہ آسمان کے تارج الملائکہ کا چڑھتے ہیں فرشتے روح اور جبریل امین اللہ کی طرف یہ متعلق ہے واقع سے یا تارج سے فی یومن اس دن میں جو واقع ہونے والا ہے یا چڑھتے ہیں اس دن میں یہ واقع ہوگا اس دن میں کانا مقدار الف خمسین الف سنہ یا متعلق ہے تارو سے چڑھتے ہیں یہ ملائک اللہ کی طرف اس دن میں کہ اس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے رفتار کا فرق ہے سورہ سجدہ میں ہزار سال کا کہا تو یہاں پچاس ہزار رفتار کا فرق فص بر سبرا تو صبر کیجئے صبر جمیلن خوبصورت صبر جمیل کسے کہتے فصبر صبرن جمیلا, جمیلا شکوا فی ایل خلق صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں مخلوق کی طرف شکوا ہو مخلوق کے سامنے کوئی گلا شکوانا ہو انہ رو نو بعیدہ یقیناً یہ لوگ دیکھتے ہیں اس عذاب کو دور و ناراہ قریب بعیداً بعید زمان یا بعید عن المکان یہ دیکھتے ہیں سے دور زمانے کے اعتبار سے یا دور اپنے سے ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک و یوم تکوناؤ کل محلی اور اس دن کے ہو جائے گا آسمان جیسے پگھلی ہوئی کلائی قل تانبا کل محل و تکون الجیبال کل اور ہو جائے گا پہاڑ کل اہنی جیسے روئی جیسے روئی وہ اہن اس روئی کو کہتے ہیں رنگی ہوئی اہن رنگی ہوئی روئی رنگی ہوئی ولا یوس الحمیمن حمیما اور نہیں پوچھا جائے گا ولا یس الحمیم اور نہیں پوچھ سکے گا ایک مہربان دوست حمیمن دوسرے مہربان دوست کے بارے میں دیکھیں گے یہ اس دن کو یا دیکھیں گے یہ ایک دوسرے کو یہ عد المجرم چاہے گا مجرم لو یفتیم آزابی دن بھی بنی کاش کے فدیے میں دے دیں اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے وہ صاحبتی ہی واقعی اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی و فصیلتی ہلتی تووی اور اپنا خاندان وہ جس کو یہ جگہ دیتے تھے تووی ہی تکلیف میں جگہ دیتے تھے یہاں تنزل ہے اعلی سے ادنا کی طرف اور سورہ آبا میں ترقی ہوگی ادنا سے اعلیٰ کی طرف یوم یا المرء من امنا خی ومی وابی و صاحبتی و بنی تو وہاں تنزل ہے ترقی ہے یہاں تنزل ہے من اعلیٰ ال ادنا وہاں من الدنا الا ترقی ہے کیونکہ بیٹا زیادہ محبوب ہوتا ہے تو یہ مجرم چاہے گا کاش کے فدیے میں دے دے اس دن کے آذاب سے اپنے بیٹے کو بھی بنی ہے اپنے بیٹوں کو صاحبتی اور اپنی بیوی کو واخی اور اپنے بھائی کو وفصیلتی ہلتی تو اور اپنے خاندان کو اللتی وہ خاندان تو ہی کہ یہ اس کو جگہ دیا کرتا تھا تکلیف میں ومن فی الارض جمیا اور اس کو جو زمین میں ہے سب کو سمین جی سب زمین ساری مخلوق زمین کی جہنم میں چلی جائے ایک یہ بچ جائے ایک یہ بچ جائے سمین جی پھر یہ بچ جائے نجات حاصل کر دے کلّا کل کبھی نہیں انحلو یقینا یہ جہنم شغلہ مارنے والی ہے نہ زات نکال اکھاڑنے والی ہے لشوا بدن کے اندام کو جس لمبا جہنم کا شغلہ جہنم کی آگ کا اندام بدن پہ لگتے ہی اس اندام کو بدن سے جدا کر دے گا کاٹ دے گا اللشا. یا جلانے والی ہے چمڑے کو بشرے کو تدعو من ادبر و تولا بلائے گی اس کو من ادبر عنل قرآن و طول عن التوحید جس نے پیٹ پھیڑی تھی قرآن سے اور منہ پھیرا ست تو توحید سے وہ جمع اور جمع کیا تھا مال اس نے فاو آ تو گنتا تھا اس کو انل انسان خلی کا یقینا انسان پیدا کیا گیا ہے لالچی حلوا ادام شروع شرک جزوعا جب پہنچ جائے اسے تکلیف تو یہ فریاد کرنے والا ہوتا ہے جزا فریاد کو کہتے ہیں جزا فضا فریاد کرنے والا ہوتا ہے انسان پیدا کیا گیا ہے ہلو یہ جی کا کچا جی کا کچا مانا تڑیا لالچی بہت کمزور دل والا جب لگے اس کو برائی تو گھابرا گھابرا یعنی جزوع فریاد کرنے والا ہوتا ہے ویدا مسخیر منوع جب لگے اس کو بلائی منوع تو یہ ان دیوا نہ دینے والا پھر نہیں دیتا کسی کو جب پہنچ جائے اس کو کوئی فائدہ اور مال منوع تو یہ منع کرتا ہے اس کو عجیزوں غریبوں سے المسلی مگر وہ نماز پڑھنے والے اللہ دینہ ہم عالا صلاحطیم دائمون وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگ گیری کرتے ہیں ودینہ فیم عالم اور وہ لوگ ہیں کہ ان کے مالوں میں حق معلوم ہے لسا الیول مانگنے والے کے لیے اور محروم نہ مانگنے والے کے لیے ہو غریب لیکن نہیں مانگتا و اور وہ لوگ ہیں صدیقوں نبی اوم الدین جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی ولدی نم ان آزابی ربیم مشفقون اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان آزاب ربیم غیر معمون بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مامون اس سے امن نہیں ہے منکرین کو ولدی نملی فروجی ہم اور وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجیہم او ما ملکتہم مگر اپنی بیویوں پر یا ان پر کے مالک ہوں ان کے ہاتھ جس کے فانہم غیر ملومین پس یقینا یہ نہیں ہے ملامت اس پر فمن ابتغى وراء ذلك فاولائکهم العادون تو جس کسی نے ڈھون لیا اس کے علاوہ دوسری راہ تو یہ لوگ یہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے راعون اور وہ لوگ ہیں یا صاف حسنہ ترغیب کے لیے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں ولدین ہم بھی شہاداتی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سچی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں ولدین پہلے صفت بیان ہوئی ہم علی صلاتہم دائمون ہمیشگ کرتے اب حفاظت کرتے نماز پڑھ کے نماز کی حفاظت بھی کرنی ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں نگہبانی کرنے والے ہیں اللہ فی جنات مقرمون یہ لوگ ہیں جنتیوں میں عزت من کیے گئے فمالہ کفروقین تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے آپ کی طرف سے دوڑنے والے ہیں آپ کے آگے سے دوڑنے والے ہیں انل یمینی ونش مالی دائیں طرف اور بائیں طرف عزین گرو گروت ما کل آیت, آیت تما کرتا ہے ہر ایک آدمین میں سے جنت نعین کہ داخل کر دیا جائے گا جنتوں میں نعمتوں والی کلا کبھی نہیں انا خلق نا یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان کو اس سے جو, جی جو جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ قطرہ فلاحم وغیرہ اقسیموں میں شاید کرتا ہوں گواہ ٹھہراتا ہوں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی مشارق اور مغارب جمع بعت بار یومن ہر دن ہر دن طلو ہونے کی جگہ سورج کے اور غروب ہونے کی جگہ جدا جدا ہوتی ان نالا قادرون یہ جواب قسم ہے میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی یقینا ہم ہیں قدرت رکھنے والے منہم اس بات پر کہ بدلے میں لے آئیں بہتر ان میں سے و مانو بھی مسبوقین اور نہیں ہے ہم کمزور فضر ہوں یہ تو چھوڑ دیجیے ان کو کہ داخل ہوں یہ باطل میں ویل اور کھیل کود کر لے حتہ یو لاکو یوم یو آدون حتیٰ کہ یہ ملاقات کر دیں گے اپنے اس دن سے جس سے یہ ڈرائے جاتے ہیں یا یو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یومرجون من الجدا سرا اس دن کے اٹھائے جائیں گے نکالے جائیں گے قبروں سے جلدی سے کانا نصبیوں فضون گویا کہ یہ نشانیوں کی طرف دوڑنے والی یوں فضن بگائے گئے ہیں نصب مراد نشانی یا انصاب ما نصب انصاب معبودین نے بات چیلا ماں نصب و مندون اللہ تفسیر و علمانی میں علوسی صاحب کہتے ہیں حسن بسری بھی کہتے ہیں کہ صبح سویرے اپنے معبودین کی طرف دوڑتے ہیں نے قول ذکر کے تو قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو بھی تب اپنے معبودین کی طرف دوڑیں گے گویا کہ یہ الانوسن اپنے معبودین کی طرف یو دوڑنے والے ہیں خاشیاتن افسارو ڈرنے والی ہوں گی ان کی آنکھیں طرح ذلہ ہم پہنچی ہوں گی ان کو ذلت ذالک کلی یوم اللذی کانو یعادون آدون یہ وہ دن ہے کہ جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا تو سورہ مارج میں زجر منکرین کو اور تنویر اعلی ما سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ياتيهم عذاب الیم قومی انی لم ندی رمین ابو دلہ و تھی سورے نوح مکی صورت ہے اور اس صورت میں دلیل نقلی عالت التوحید نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اور تبلیغ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے سورہ معارج کے ساتھ اس کا ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے یہ سورت مکی ہے ترتیب نزول میں اکہتر ہے سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں بھی اکہتر ہے سورہ معارش کے بعد لگی ہے اس صورت میں صورت کا ربت سبقہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا سورہ معارج میں تخویفیں اخروی تھی تو یہاں تخویف دنیاوی نوح کے عذاب کے ذکر کے ساتھ یا پہلے مسئلہ برکت کا بیان ہوا تو یہاں اس پہ دلیل نقلی یا پہلے اس بات توحید تھا تو یہاں تشجی نوح علیہ السلام کے واقعے سے یا پہلے اس بات توحید تھا تو یہاں مسئلے توحید کے بیان کرنے کا طریقہ سورت کا دعویٰ دلیل نقلی عالت توحید نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہے اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہو رہا ہے صورت میں صورت میں اسمۂ حسنا باری تعلی کے بھی حسف تکرار تین ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے میں پانچ باتیں ہیں ایک انی لکم نذیر مبین کے بعد یہ پانچ باتیں ذکر ہو رہی تین باتیں اور دو فائدے وبد اللہ ایک و دوسری اور واتیون تیسرا عمر تین عوامر ہیں اس کے دو فائدے ایک یا اغفر لکم ذنوبکم اور دوسرا فائدہ وہ یوخیر کم پانچ طریقے دعوت کے بھی ذکر ہو رہے ہیں للن نہارن جہارن آلن تلہم اسررت تلہم اسرارن مخالفین کے بھی خلاف کے پانچ طریقے ہیں فرارن جعلو اسابیا ہوں فیازانی تیسرا وسط شو سیابہم چوتھا و اسرو اور پانچواں بر استقبارہ توبہ کرنے پر پانچ نعمتوں کا بھی وعدہ ہے ایک یورس لسما علیکم کم مدرارن دوسرا ویم دت کم اموالن اور تیسرا و بنینا اور چوتھی بشارت نعمت جنات اور پانچویں نعمت انہارا پانچ دلائل بھی ذکر ہو رہے ہیں خلق اتوارا ایک خلق اللہ سبا سماوات ان دوس تیسری دلیل جعل القمر فیہن نورا جال الشمس راجا چوتھی اور جعل الکم الارض بساتا پھر قوم کا خلاف بادل بیان بھی پانچ طریقوں سے ایک آسونی دوسرا وتب ملم یزد ہو مالم ولا و اور تیسری مکرو مکر قبار تیسرا خلاف طریقہ خلاف کا چوتھا طریقہ خلاف کا کلا تذر النا تکم اور پانچواں کثیرہ اور پانچ آلیہ باطلا کا بھی بیان ہے ود سعا یوس یوق اور نسر اور آخر میں پانچ لوگوں کے لیے دعا بھی ہے رب اور لی ایک ولی والدیا دو ولیمن دخل بےتیا مومن یہ والدیہ میں ماں باپ دو ہو گئے تو تین ہوئے اور ولیمن دخل بےتیا مومین مومن مرد ولی المومنی مؤمنات مومنات عورتیں تو اس صورت میں پانچ پانچ باتیں ساری ذکر ہو رہی ہیں انار سلمان و حلا قومی صورت کا دعوت دلیل نقلی عالت توحید نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اور طریقہ تبلیغ کا بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ان عنظر قوم کا کہ ڈرائی اپنی قوم کو من قبل ہے ہم عذاب الم اس سے پہلے کہ آ جائے گا ان کے پاس عذاب دردناک قومین نیل کم ندی رمین تو فرمایا نوح علیہ السلام نے میری قوم یقیناً میں ہوں تمہارے لیے ڈرانے والا ظاہر آیا ہوں اس مسئلے کے ساتھ آنے ابود اللہ کہ بندگی کرو ایک اللہ ہی کی وت کو اور ڈرو اللہ سے آتی اور میری تابیداری کرو یغفر فرقم من کم بخش دے گا اللہ تم کو تمہارے گناہوں میں سے وہی اخرکملہ جل مسمہ اور پیچھے کر دے گا تم کو ایک نیٹے مقرر تک اجل مسمہ تک مقرر متعین وقت تک انجل ہی یقیناً نیٹھا اللہ کا جب آ جائے تو پیچھے نہیں ہوتا لوکن تم تالمون کاش کے ہو تم جاننے والے داؤ تو قومی اب اللہ کی در میں اپنی کارگزاری بیان فرما رہے ہیں فرمایا نوح علیہ السلام نے میرے رب یقیناً میں نے دعوت دی اپنی قوم کو لمح و نہ رات کو بھی اور دن کو بھی ہر وقت نہ میں نے رات کے اندھیرے کو دیکھا نہ دن کی دھوپ کو دیکھا فلم یزد ہم دعائی اللہ فرارا اور زیادہ نہیں کیا ان کے لیے میری دعوت نے مگر بھاگنا جب بھی وہ نی کلا داوت جب بھی میں دعوت دیتا ہر بار کہ جب میں دعوت دیتا تھا ان کو لت پھر ہوں داؤ تو ہم ایمان میں دعوت دیتا تھا ان کو توحید اور ایمان کی طرف اس لیے کہ بخش بخشش بخش کر دیتا ان کے لیے تو جالو اصابیاحم فیاضان ٹھہرا دیتے اپنے اصابیاحم اپنی انگلیوں کو یعنی انگلیوں کے سروں کو فیاضان اپنے کانوں میں کان بند کر دیتے تھے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت کی نوہ کی منحوس آواز ہمارے کانوں میں نہ آ جائے استخر اللہ وسطیہ بہ اور اپنے اوپر ڈال لیتے تھے اپنے کپڑے اپنے چہرے چھپا دیتے تھے دو معنی ہیں اس کے ایک معنی تو یہ کہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے ہم ہماری نظر معاذ اللہ معاذ ذلہ علی آزب اللہ, معاذ اللہ ن کے منحوس چہرے پہ نہ لگ جائے استفر اللہ یا نو کی نظر ہمارے چہرے پہ نہ لگ جائے دونوں باتیں بہت عجیب تھی وسط شوسیا واسر رو وسط بر استقبار وا رو اور انہوں نے اسرار کیا شرک پر ہمیش گیری کی کلکش پر شرک وسط بر استقبار اور خود کو بڑا جانا خود کو بڑا جاننے کے ساتھ سمنی داؤ تو ہم جہارا پھر یقیناً میں نے دعوت دی ان کو آلن اعلان جہرن سمنی عالن تو لہم پھر یقیناً میں نے اعلان کیے ان کے لیے لہم جماعت کو واسررت تو لہم اور یعنی جماعتن جماعتن ان کو اعلانات کی واسررت تو لہم اور چھپے چھپے جرگے کیے ان کے لیے ایک ایک کے لیے اسرارا چھپے چھپے جرگے فَقُلْ تست رَبَّكُمْ کم تو میں نے کہا بخش مانگو تم اپنے رب سے نہ کان کا غفارا بے شکی اللہ ہے بخشنے والا یورسل سما کم مدرارا بیچ دے گا بارش سما سے مراد بارش ہے یہاں بیچ دے گا بارش تم پر مدرارا اے متتابعا بلا زر پر لپسی بغیر ضرر کے میدرار ایسی بارش ضرورت کے مطابق برس جائے پھر تھم جائے پھر برسے پھر تھم جائے وہ امدد کم اور مضبوط کر گا تم کو تمہارے مالوں کے ساتھ اور وہ بنین اور بیٹوں کے ساتھ وہ جالکم جناتن اور ٹھہرا دے گا تمہارے لیے باغات وہ جالکم انہارا اور ٹھہرا دے گا تمہارے لیے نہرے مال کم لا ترجون وقار کیا ہو گیا تم کو کہ تم عقیدہ نہیں رکھتے امید نہیں رکھتے اللہ کے لیے عزت کا وقت خلا وقارہ اللہ کے لیے عزت کا قرطبی نے یہاں بارہ تعویلات تعبیل ذکر کی ہیں ایک اس میں سے یہ ہے کیا تم کو کیا ہے تم کو مالکم کہ تم عقیدہ نہیں رکھتے اللہ کے لیے عزت کا اور تعویلات بھی بہت تقریباً بارہ قرطبی نے ذکر کیا وہ ال القا مرفی ہن اور ٹھہرایا ہے اللہ نے چاند کو اس آسمانوں میں اچھا مالکملا ترجون علی اللہ وقار کیا ہو گیا تم کو کہ تم عقیدہ نہیں رکھتے اللہ کے لیے عزت کا عزت تو اللہ کی لیے عزت والا عقیدہ یہ کہ اللہ کو توحید کی صفت سے مانو مقد خلقکم کا اتوار اور یقینا پیدا کیا اللہ نے تم کو مختلف حالات میں اتوار کہاں سے کہاں لے گیا مٹی سے اناج اگایا اناج تیرے ماں باپ نے کھایا اس سے نطفہ بنا نطفہ رحم میں پ گیا اور وہاں پھر حالتیں بدلتی رہی نطفہ سے مزغہ بنا مزغہ سے آلا کا بنا آلا سے مزغہ بنا اور پھر مزغہ سے انسان بنتا رہا رو کی بچے تھے جوان ہو گئے قد خلق حکومت وار الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات انتبا دلائل دلیہ آیا یہ دیکھتے نہیں ہو تم کہ کس طرح پیدا فرمایا اللہ نے سات آسمانوں کو طبقہ ب طبقہ و جال نورا اور ٹھہرایا ہے چاند کو ان آسمانوں میں روشن و جال سسرا جا اور ٹھہرایا ہے اللہ نے سورج کو سراجن چراغم اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو یا پیدا کیا اگایا تمہارے لیے من ارد نباتا زمین سے نباتن اگانا یا پیدا کیا ہے تم کو زمین سے پیدا کرنا سم عید پھر واپس کر دے گا تم کو فی ہا اس زمین میں وہ یخرج حکم اور نکال دے گا تم کو نکالنے کے ساتھ اللہ جمل ارد بھی سات اور اللہ نے ہے تمہارے لیے زمین کو بساتن بھی چھونا بسات لسلو کو منہا فو سبلن اس لیے کہ پھرو تم منہا اس زمین سے سب راستوں پر فجاجن چھوڑے چوڑے چوڑے چھوڑے راستوں پہ تم پھرو بسات بچھونے کو کہتے ہیں نوح تو فرمایا نوح علیہ السلام نے ربی انہم اے میرے رب یقیناً انہوں نے میری نافرمانی فرمانی کر دی ہے وہ تباؤ اللہ خسارا اور تابیداری کی اس کی جو زیادہ نہیں کر سکتا اس کے لیے مال اس کا اور نہ اولاد اس کا مگر تاوان وہ مکرو مکرن کبارو انہوں نے تدبیر کی تدبیر بہت بڑی نہم اور کہا اس قوم نوح نے مت چھوڑو تم اپنے خداؤں کو ولا تر نہ سوا اور مت چھوڑو ود بابا کو نہ سوا بابا کو ود محبت کا مظہر تھا آدمی کی شکل میں بدھ بنایا تھا اس کو ہندو براہم کہتے ہیں براہم سوا قیوم کو کہتے تھے یہ مظہر تھا نظام کائنات کا چلانے والا قطب جیسے کہتے بعض لوگ یہ عورت کی شکل پہ تھا سوا ہندو اسے بچن کہتے ہیں اور یوس یہ مظہر غوث کا تھا قزائے حاجات کا ذمہ دار تھا غوث اعظم جیسے کہتے ہیں. ہندو اس کو دیوتا بھی کہتے اور اندر بھی کہتے ہیں اور یوق یہ داف البلا تھا ان کے لیے شیر کی شکل کے تھا ہندو اسے شیو جی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں شیو جی آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہندو اور نصر یہ امتداد عمر عمر کی لمبی کرنے کا ذمہ دار تھا یہ گدے کی شکل پہ تھا اس کو ہندو ہنومان کہتے ہیں بخاری میں یہ دوسری جل سفا سات پہ لکھا ہے کہ اسما اور صالحین من قوم نوح یہ نیک آدمیوں کے نام تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے لا لاتر ودن مت چھوڑو تم ود بابا کو یہ نیک آدمی تھا ولا سوان جب یہ مر گئے تو قوم ان کے پیچھے خفا تھی تو شیطان نے آ کے ان کی شکلوں کا کے بت بنا کے ان کے لیے رکھ دی ان کی پوجا کرو نہ تمہارے بابا ان کی پوجا کرتے تھے بعد میں جہالت والے لوگوں کو کہا تو پہلی قوم ان ہے جس نے شرک شروع کیا اور پہلے یہ پانچ بزرگ تھے جن کی محبت میں شرک شروع ہوا مت چھوڑو ود بابا کور کو نہ سوا کو نہ یغوس کو نہ یو کور نہ نصر کو وقد اگل کثیرہ یقیناً انہوں نے گمراہ کیا تب بہتوں کو اور زیادہ نہیں کیا ولا تزید ظالمی نے اللہ زلال اور نہیں زیادہ ہوتا ظالموں کے لیے مگر گمراہی مما خطی آتی مبرقو اس ان کی گناہوں کی وجہ سے یہ غرق کر دیے گئے فوت خلون آرا تو داخل کر دیے گئے جہنم کی آگ میں فلم عجیب الحمد اللہ ہی انصارا تو یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوائے امدادی وقال من الکا فری اور فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب مت چھوڑ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی آباد انکا نہ کہ ان تدر بے شک اگر تو چھوڑتا ہے ان کو تو گمراہ کرتے ہیں تیرے بندوں کو ولا یڑیدو اللہ فاجرن کفارا اور ان سے پیدا نہیں ہوتا مگر کافر اور فاجر فاجر اور کافر ایک آدمی مر رہا تھا اس کی نزعہ تھا نوح علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو میں تیرے شفاعت شفات کر دوں گا تیرے لی تو اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بلایا نوح علیہ السلام خوش ہو گئے کہ ان کو بلا کے شاید ان کو ایمان کی ترغیب دے رہا ہے لیکن اس نے جب سب کو جمع کیا تو کہا دیکھو ساری زندگی اس نوح نے میرے اوپر محنت کی ہے لیکن مجھے گمراہ نہ کر سکا باپ دادا کے دین سے ہٹا نہ سکا میرے مرنے کے بعد تم اس کے جال میں نہ آ جانا اس وقت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کر دی رب لا تذر على الارض من نہ دیارا اے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی آباد نہ کہ ان تدر ہم عبادہ کا بے شک اگر تو چھوڑتا ہے ان کو تو یہ گمراہ کرتے ہیں تیرے بندوں کو ولا علی دور ان سے پیدا نہیں ہوتا یہ نہیں جنتے مگر فاجر اور کافر کو رب لی اے میرے رب بخشش کر دے مجھے ولی والدیا اور میرے ماں باپ کو ولی مند دخل بئی اور بخشش کر دے اس کو جو داخل ہو گیا میری گھر میں میرے گھر میں نہیں میری جماعت میں مومن اس حال میں کہ ہو وہ ایماندار ولی مومن اور مومن مردوں کے لیے ول اور مومن عورتوں کے لیے بخشش کر دے ولا تزد الظالمين اللہ تبارا اور زیادہ نہ کر اللہ ظالموں کے لیے مگر ہلاکت اللہ ظالموں کے لیے تو ہلاکت ہی زیادہ کر دیتے صورت میں دلیل نقلی عالت توحید نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اور تبلیغ کا طریقہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اُستم فرل جی فالو ناجب یحدیش دفام ول نی کبی ربد سر ج یہ صورت مکی ہے نظولن چالیس نمبر سورت العراف کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں بہتر نوح کے بعد لگی ہے نوح کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سورہ نوح میں دلیل نقلی عالت توحید نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ تھی تو اس صورت میں دلیل نقلی عالت توحید جنات کے واقعے کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے یا سورہ نوح میں دلیل نقلی توحید پر تو اس صورت میں توحید کے ماننے پر جنات کی صفت بیان ہو رہی ہے اس صورت کو سورے قلعو بھی کہتے ہیں اور سور جن بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب طائف سے واپس آئے تو وادی نحلہ میں نبی علیہ السلات السلام قرآن پڑھ رہے تھے کیونکہ لہو لوہان واپس ہوئے طائف والوں نے بہت ظلم کیا تھا تو یا نماز میں فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے یا یوں ہی تو کچھ جنات تھے جو تلاش میں نکلے تھے نصیبین کے علاقے کے جنات تھے جن کو تہاما مکہ مدینے کا علاقہ حوالہ ہوا تھا صوبہ تہامہ شیطان نے مشورہ کیا تھا اور فیصلہ سنایا تھا کہ اب ہمارا داخلہ آسمانوں پہ بند ہو گیا دیکھو معلومات کرو کہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا اصلاح اور خیر کا ارادہ کیا کوئی بڑا کام ہونے والا ہے تو یہ نصیبین کے علاقے کے جنات آئے تھے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے زخمی دل تھا اور جب دل سے قرآن پڑھا جائے تو انقلاب ضرور برپا ہوتا ہے تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ رہے تھے ہو اللہ الدیلا اللہ اللہ هو الرحمن الرحيم هو الله الذي اللہ اللہ اللہ اللہ الملک القوس السلام المین المحی مین الجبار المتخبر سبحان الله عمایو شریکون اللہ الخالی کل باری المور الہ السما الحسن یو سب بھی الحما فس وهو تھی اور عزیز الحکیم ان جنات نے سنا اور ایمان لے آئے تو سورت کا مقصد نفی شرک کے اعتقادی جنات کے واقعات کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو بشارت دی کل اوح الیہ نہ فرم من الجن اگر طائف والے انسان انسانی اقدار سے محروم ہو چکے ہیں تو میں شیطان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کو تیرا تابے دار بنا دوں گا کل کہہ دیجیے اوحیہ الیا وہی کی گئی ہے میری طرف میں عالم الغیب نہیں قرآن میں پڑھ رہا تھا جنات سن رہے تھے لیکن مجھے پتا نہیں پتا نہیں تھا اللہ نے مجھے بتایا وہی کے ذریعے نفرن جن کی یقیناً سن لیا ایک گروہ نے جنات سے قرآن سن لیا فقالو تو کہا اپنی قوم سے وہ قوم سے جو کہنا تھا ان کا وہ سورت الاحقاف میں ہے تو کہا انہوں نے انا سمعنا نہ قرآن عجبا یقینا ہم نے سن لیا قرآن بہت عجیب قرآن مکرو بیان بہت عجیب عجبی فساحتی کلامی ہی و بلاغتی ہی برکت ہی انکت و امام ماوردی کہتے بہت عجیب کتاب ہے فساحت اور بلاغت اور برکت سے لبریز سمرقندی فرماتے ہیں بحر العلوم میں ہوا ہوا آجبن فی نفسی ہی لی فساحتی کلامی ہی وہ حسن بیانی ہی وہ معانی ہی وہ اسلوبی ہی وہ مواعزی ہی یہ بہت عجیب کتاب ہے فی نفسی فساد کے اعتبار سے حسن بیان کے اعتبار سے دقت معانی کے اعتبار سے غرابت اسلوب کے اعتبار سے بلاغت مواعث کے اعتبار سے نتیجہ کیا عجیب ہے یہدی الشدی راہ دکھاتا ہے ہدایت دیتا ہے اسلاح کی طرف آمنا بھی تو ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر ولن شر بربنا ربینہ احدا ہرگز ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گی اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ون نہ متخد صاحبت ہوں ولا ودا اور یقیناً شان یہ ہے بہت اونچی ہے شان میرے رب کے ہمارے رب کی متخد صاحبت نہیں پکڑا ہے اللہ نے بیوی بی کو ولا ولادا اور نہ نائب کو وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ہونا اللہ شت اور یقیناً شان یہ ہے کہ کہتا تھا ہم میں سے بے وقوف اللہ پر شت تضیاتی بات صفی ہونا یہ اس میں جنس یہاں یہدی رشت کہا سورقافائت نمبر 29 میں یہدی الحق کہا یہ وہی حق ہے جو اصلاح کی طرف بلاتی وانا زنہ اور یقیناً ہم یقین کرتے تھے اللہ تقول ال انسول کہ کے نہیں کہے گا کوئی انسان اور نہ کوئی جن اللہ ہی اللہ پر گذب جھوٹ ون ہو کا نہ منل اور یقیناً تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے عوضو برجال من منل جن جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ آدمیوں پر منل الجن جنات میں سے فزادو ہم رہا کا تو زیادہ کر لیا ان کے لیے سرکشی نے زیادہ کر لیا ان کے لیے یعنی ان انسانوں نے ان جنات کے لیے زیادہ کر لیا رہا کا سرکشی کو یا ان جنات نے انسانوں کے لیے زیادہ کر دی سرکشی جب جنات انسانوں کے کام کرتے تھے تو انسانوں میں سرکشی اور بھی بڑھتی تھی گنا ون ہم اور یقیناً یہ گمان کرتے تھے کما زنن تم جس طرح تم گمان کرتے ہو اللہ اب اللہ اللہ ہدا کہ نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو بھی نبی کو کسی کو نہیں بیچا کہ نہیں بیچتا اللہ کسی کو بھی ون نہ لمس ن سما تلب خبر اور یقیناً ہم نے ہاتھ لگایا آسمان کو مسا کیا فوجد نہ مولیت ہارسا فوجد نہا مولیت ہارا سن تو پا ہم نے اس آسمان کو بھرا ہوا چوکی سے شدید سخت وشو ہو بن اور شغلے و شغلے تھے شہاب ثاقب کنہ نقد مقاعد سمعے اور یقیناً ہم تھے کہ بیٹھا کرتے تھے اس اسمان سے بیٹھنے کی جگہ لمع سننے کے لیے فرشتوں کی باتیں فم آن تو جو کوئی کان رکھتا ہے اس ابھی جو کوئی کان رکھے ابھی یجد لہو شاہ شہاب اور تو پا لے گا اپنے لیے شولا رسدن لا ندری اور یقینا ہم نہیں جانتے تھے لا ندری علم غیب کی نفی جنات سے اشر ارید بمن دبی من فل اردی ام اراد بھی ربهم رشدہ رسدا کی کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو زمین میں ہے یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے اصلاح کا وانا منا صالح اور یقیناً بعض ہم میں سے نیک و کار تھے وہ منا دون زالکا اور بعض ہم میں سے اس کے علاوہ تھے کنہ تو ہم تھے فرقے مختلف مختلف وانہ زنہ اور یقیناً ہم گمان کرتے تھے اللہ اللہ جزلہ فلار دی کہ کمزور نہیں کر سکے گا اللہ کو کوئی بھی زمین میں ولابا اور ہرگز کمزور نہیں کر سکے گا اللہ کو بھاگنا کسی کا بھی لما سمعنا اور یقیناً یعنی اللہ کو مانتے تھے کہ النو جیز اللہ فلار ونو جی ذہو حرابا اور یقیناً ہم نے جب سن لی ہدایت کی کتاب الہدا آ منا بھی تو ہمیں مان لیا اس پر فمائی ہی تو جو کوئی ایمان لے آیا اپنے رب پر فلا خاف بخش ولا رہا کا تو نہیں ڈرے گا یہ نقصان سے ولا رہقا اور نہیں ڈرے گا ظلم سے راہق الحمل الذي لا کو راہق اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کی طاقت انسان نہ رکھے وانا من المسلم اور یقیناً بعض ہم میں سے مسلمان تابے تھے اللہ کے قانون کے اور بعض ہم میں سے القاصونہ اے جائے ارمن الحق ظالم تھے قاصد عمل قاصت و فول فمن اسلامہ تو جس کسی نے گردن رکھ دی اللہ کی کتاب اور قانون کے سامنے فولا کا تہ رشدہ تو یہ لوگ انہوں نے ارادہ کیا ہے اصلاح کا ڈھونڈ لی اس نے اصلاح وہ امل قاصتہ ہر چیز جو مشرک ہے ظالم ہے فقانولی جہنما تو ہوں گے یہ جہنم کے لیے ایندھن اللہ و استقام عالد طریقتی اور اگر یہ لوگ مضبوط کھڑے ہو جاتے عالد طریقتی طریقہ سے مراد اسلام کی راہ سور معا آیت نمبر لو چھیاسٹھ مقام وما انزل من الوراتی مماؤن ضلع تحتیر القام عالت طریقت اگر یہ لوگ مضبوط کھڑے ہو جاتے اللہ کی راہ پر اسلام پر تو لاسقے نہ ہم خا خوراک دے دیتے کھلا دیتے ہم ان کو مان ان کا رزق فراخ ما مراد اس سے رزق ہے تو رزق کر دیتے ابن جزی جزئی مانا کرتے تسیل میں رزق فراخ کر دیتے ماں سے مراد تو پلا دیتے ہم ان کو پانی فراخ یعنی رزق فراخ قطادہ فرماتے لنم آمن کل تو لوسانہ علیہم دنیا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے سب تو ہم ان پر دنیا فراخ کر دیتے ابن کثیر فرماتے لوس تقامانہ علیہم فرس استدراجن اگر یہ گمراہی پہ مضبوط کھڑے رہ جاتے تو ہم استدراجن ان کے لیے رزب میں فراخی لے آتے یا دین پہ مضبوط ہو جاتے تو رزق فراخ ہو جاتا بدلہ اور ثواب اور یا گمراہی پہ مضبوط ہو جاتے تو رزق فراخ ہو جاتا ہے استدراجن اگر ہو جائیں یہ کفر پر مضبوط تو فراخ کر دیں گے ان کے رزق کو معنی القرآن میں بھی یہ معنی کیا گیا ہے استدراجن سورہ نام آیت نمبر چوالیس میں اس کی تفصیل ہے سورہ زخرف آیت نمبر تینتیس میں بھی گزر چکا لِنَفْتِنَهُمْ فِي اس لیے کہ امتحان کریں ہم ان کا اس مال میں و مئی اور دان ذکر ہی اور جس کسی نے منہ پھیر دیا اپنے رب کی کتاب سے یا سلوک ہو آزابن سا تو داخل کر دے گا اس کو عذاب سخ میں و نلم ساجد اللہ فلاۃ اللہ احدا اور یقیناً مسجد اللہ کے لیے ہے مسجد یا اندام سجدہ اللہ کے لیے ہے یہ آزا سجدہ تمہارے اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اسے اللہ کے لیے زمین پہ رکھو انل مساجد سید ابن جبیر مانا کرتے ان مساجدہ یہ سجدے کے آزا اور اندام اللہ کے لیے ہیں تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو احادہ کسی کو بھی جعلت نہ ہو جو مسجدا حدیث میں آتا ہے تو ساری زمین پہ اللہ کا سجدہ کیا کرو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا کرو وان اور یقیناً شان یہ ہے کہ جب کھڑا ہو گیا اللہ کا بندہ نبی علیہ السلام ید جب جو دعوت دیتا تھا پکارتا تھا اللہ کی طرف کا تو قریب تھے یہ جنات یقون علیہ نب البدا کہ ہو جاتے اس نبی علیہ السلام پر لبادہ جم گٹھا محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے وادی نلا میں تو یہ جنات ایسے نبی علیہ السلام پہ جم گٹھ ہو گئے یقونوں علیہ ہی دوسرا معنی جب بھی کھڑا ہو جائے اللہ کا بندہ ید جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو بلاتا ہے تو یقونوں نہ کا قریب ہوتے ہیں یہ کافر کہ ہو جائے علیہ اللہ کے اس بندے پر لبادا جمگٹھا مارنے کے لیے حسن بسی نے یہ مانا کیا یہ لوگ اس پہ جمگٹھا ہو جایا کرتے تھے اس کو مارنے کے لیے یا یہ دنیا میں جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو قادو یکونون یہ علیہ ہے لے لوگ اس کی دعوت کو دنیا میں تو نہیں مانتے لیکن اس کے مورت کے بعد اس کی قبر پہ جمگٹھا بنا دیتے ہیں شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ مانا کیا کہ مشرق اس نیک بندے عبد اللہ کی قبر پر لبادہ پھر جمگٹھا بن جاتے ہیں وہاں پھر اور مناتے ہیں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں پشتوں کے ایک شاعر نے عجیب بات کی ہے وہ چیز جو اندے سوشتے اوم پکاڑو اس میں وہ لکھ وے قبر میں جب زندہ تھا تو تم مجھے پتھروں سے مارا کرتے تھے میں توحید کو بیان کرتا تھا تو تم مجھے مارا کرتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جگہ فرماتے ہیں من شاخ بلند بار پورز میں وئے توحید من شاخ بلند بار پورز میں توحید اور سنگ راہ گزر آر نہ دارے میں توحید کے پھل سے بھرا ہوا اونچا درخت ہوں راہ میں گزرنے والے اگر میرے اوپر سنگ باری کرے تو مجھے کوئی یار نہیں کیونکہ جو درخت میوادار اور پھلدار ہو اس پہ لوگ پتھر مارا کرتے ہیں منشاخ بولن بار پورز میں وئے تو سنگن راہ گزرار نہ لما قام عبد اللہ یقیناً شان یہ جب بھی کھڑا ہو جاتا تھا اللہ کا بندہ ید ہو دعوت دیتا تھا اللہ کی طرف کادو دوں یقون لبدا تو قریب تھے یہ لوگ کے ہو جاتے اس اللہ کے بندے پر جم گٹھا محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے اوپر یا علیہ اعلی خلاف ہی لبادہ مارنے کے لیے حسن بسی سے منقو یا لبادہ جماعتین مزدح من گروہ گروہ بن جاتے تھے مزدم ازدہام بن جاتا تھا اس کے خلاف نبی کے خلاف کافروں کا یا گروہ بن جاتے ہیں اولیاء کی قبروں پر وہ اولیاء جو يدعوه دنیا میں اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے کبھی احادا تو کہہ دیجئے آپ یقیناً میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور ہی سی نفی تھی شرف دعا کی اور ہی سدھار نہیں ٹھہراتا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی قل۔ کہہ دیجیے آپ انی لا املک لکم ذرن ولا رشدا یقینا میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نہ نقصان اور تکلیف کو دور کرنے کا اور نہ رشد اسلح کا یہ نفی شرف تصرف کی کل تو کہہ دیجئے انی لئی جی رنی اللہ احد یقینا پناہ نہیں دے سکتا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی ایک بھی ولن اجی من ہی ملتا اور میں نہیں پاؤں گا اللہ کے سوا کوئی جگہ بھی پناہ کی اللہ بلا من اللہ اے اللہ اس دسنا منقطع ہے بمان اے لاکن اے لاکن من اللہ لیکن میں پہنچاتا ہوں پہنچانا اللہ کی طرف سے پیغامات اللہ کے پہنچا رہا ہوں ورسالات ہی واؤ تفسیریہ ہے اطف تفسیری اور پہنچاتا ہوں اللہ کے پیغامات اور احکام یعنی وم یا ص اللہ و رسول من مبتدا ہے شرط کی جگہ پہ واقع ہے تو فیم ن لہو نارا جہنما خالدین فیح آبادہ یہ خبر ہے فا جزا جزائ مبتدا شرط کی جگہ ہو تو اس کی فا پر تاکید کے لیے اس کی خبر پہ فا آتا ہے جزائیہ تو ہم آص اللہ جس کسی نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو پس یقیناً اس کے لیے ہے جہنم کی آگ ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ حتیٰ اذا اراؤ ما یو آدونا کہ یہ لوگ دیکھ لیں وہ عذاب جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے یا جن سے یہ ڈرائے جاتے ہیں حتیٰ متعلق ہے لبادہ کے ساتھ متعلق ہے یہ اس بندے پر جمگٹھا بن جاتے تھے اور اللہ کے بندے کو جو داعی اللہ ہوتا ہے اس کو مارنے کی کوشش کرتے تھے حت کہ جب دیکھ لیتے دیکھ لیں یہ ما یعادونا وہ عذاب جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے یا جس سے یہ ڈرائے جاتے ہیں فصے عالم نمن ازاف ناصرا تو جلدی ہے کہ جان لے گئی کہ کون تھا کمزور ناصرن امداد کرنے والا کون تھا امداد کے اعتبار سے کمزور واقل و عدد اور کم تھا شمار کے اعتبار سے کس کا شمار کم تھا قل ان ادری اقریبات کہہ دیجئے میں نہیں جانتا آیا کہ آیا نزدیک ہوگا وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا جس سے تم ڈرائے جاتے ہو مجھے اس کا پتا نہیں نفی علم غیب کی نبی علیہ السلام سے ام له ربی آمادہ یا ٹھہرایا ہو گئے اس عذاب کے لیے میرے رب نے کچھ مدت آمادہ کچھ وقت بعد ہی عذاب آئے گا مجھے پتہ نہیں ان ادری اے ما ادری کون جانتا ہے عالم الغیب اللہ جاننے والا ہے غیب کو فلاں یو دھیرو اعلیٰ غیبی ہی تو نہیں ظاہر کرتا کسی کو بھی نہیں سمجھاتا اپنے غیب پر احادن کسی کو بھی احادن یہ نکرہ ہے اور نکرہ جب نفی کے سیاق میں آئے تو مان عمومی کا فائدہ دیتا ہے کسی کو بھی اللہ علم غیب نہیں دیتا اللہ من تدا یہ استثنا منقطع بمانے لاکن ہے اللہ جدا مبتدا و خبر ہے کافیہ کی شرح روی کافیہ کی شرح میں رضی امام رضی ذکر کرتے ہیں استثناء منقطی جدا کلام ہوتا ہے لیکن اگر استثناء منقطی ہو تو معنی لیکن منر تضا جس کو اللہ پسند کرے میر رسول اپنے رسول میں سے تو اسے فیوح ہی بعد ہی بعض غیب کی وہی اللہ اس کی طرف نازل کر دیتا ہے تو وہی کے نازل کرنے سے وہ نبی عالم اور غیب نہیں بنتا یہ تو امباول غیب ہیں علم غیب نہیں ہے یا منر تدا مر رسول ان رسول سے مراد فرشتے ہیں تو مگر لیکن وہ جس کو پسند کر لے اللہ مر رسول ان فرشتے میں سے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے نبیوں کے پاس فَإِنَّهُ يَسْلُكُ امن بَيْنِ يَدَيْهِ دئی خَلْفِهِ رَصَدًا خلفی رسادا بس اللہ بھیجتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے رصدن تیار فرشتہ حفاظت کے لیے یہ استثناء منقطع یہ من اچھا منر تضاب من یہاں بھی مبتدا شد کی جگہ واقع ہے ان نہ یہ فا خبر پہ داخل ہے جزائیہ یہ استثناء متصل ہو تو غیب ماہود پر خبر ہوگی جس کو امبول الغیب کہتے ہیں اللہ خبر نہیں کرتا خبردار نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی اللہ من تدا مر رسول مگر اس کو جس کو پسند کر دے مر رسولن ان انبیاء میں سے رسول میں سے تو اسے غیب کی خبر دے دیتا ہے فیوحی الہ ابن جریر تبری بھی یہ مانا کرتے ہیں اور زاد المسیر میں ابن جوزی بھی یہ مانا کرتے فیوحی علیہ بعض المغیبات وہی کر دیتا ہے اللہ اس کی طرف بعض غیب کی من ارتضا من رسول یہ مانا ہے اور اگر کوئی کہے کہ یہاں اللہ من ارتضا من رسول سے علم غیب ثابت ہو گیا نبی علیہ السلام کے لیے تو پہلی آیا میں کیا فرمایا کل ان ادریا قریب اما تو آدو نام یا جال لہوریا میں نہیں جانتا ان ادری مادری تو نبی نہیں جانتے نہ جاننے والے عالم الغیب نہیں ہوتے تو سب سے زیادہ پسند تو اللہ کو انبیاء میں سے امام الانبیاء تھے اور ہیں تو کیا مانا امام الانبیاء کہہ رہے ہیں ان ادری تو وہ عالم الغیب نہیں تو پھر کون دوسرا ہوگا اللہ کی مخلوق میں جو عالم الغیب ہو تو ہم نے جو توجیحات کی استثناء منتصل اور منقطع دونوں اعتبارات سے اگر استثنا متصل ہو تو غیب معہودہ پر خبر ہوگی اور غیب معہودہ مخصوصہ کی خبر اسے امبا الغیب کہتے ہیں علم الغیب نہیں کہتے اور یہ استثناء منقطع جدا مبتدا اور خبر اور جدا کلام لیکن وہ جس کو پسند کر دے اللہ اپنے رسولوں میں سے تو اس کی طرف وہی کر دیتا ہے جس کو پسند کر دے اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے تو اس کے ہاتھوں نبی تک پہنچا دیتا ہے پیغام تو فین نہ ہوئی کو پس یقین اللہ بیچتا ہے اس سے پہلے آگے امن خلفی اور اس کے پیچھے رس تیار فرشتہ حفاظت کے لیے لیا قدب لغورات ربیم لی بمانے لیا زہرا تو اس میں بہت سے معنی ہیں محمدن ان جبری لدب لغو یا لیام محمدن ان رسولا قبل قدب لغو بلو بلغو, بلغو یا لیام مقزب ال قد اب لغو رسالات اللہ تین معنی لیالما میں ضمیر مقزبین کو بھی راجے ہے نبی علیہ السلام کی طرف بھی راجی ہے تو تین معنی سن لو اس لیے کہ جان لے نبی علیہ السلام تو کہ جبریل نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا لیا لی لی لم لی ان قد لیا لما ان جبریلا یا لیا لم محمد ان رسولا قبل قد بلغ ان رسولہ جان لے نبی علیہ السلام کے انبیاء کرام نے ان سے پہلے تبلیغ کی تھی اللہ کے پیغامات کی یا لیا علما الرسل جان لے رسولوں کو جٹلانے والے قدب لغور رسالات اللہ کے رسولوں نے اللہ کے پیغامات پہنچا دیے یا لیا تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان قد ابلغوا رسالات ربی ان کی یقینا پہنچا دی انبیاء نے پیغامات اپنے رب کے اللہ ان کو ظاہر کر دے وا احاط بهم بما <لَدَيْهِم> اور اللہ نے احاطہ کیا ہے ليعلم اخبارناه بحفظ الوحی وحی ليعلم ہم نے خبردار کر دیا نبی علیہ السلام کو وحی کی حفاظت پر اس لیے اس لیے ان قد اب لغور ربی ان کی یقینا پہنچائے ہیں ان انبیاء کرام نے پیغامات اپنے رب کے وہ ہاتھ اب لدیم اور احاطہ کیا اللہ نے اس پر جو ان کے پاس ہے وہ ساک اللہ اور اللہ نے گنا ہے ہر چیز کو گننا شمار کر نشاپوری پوری لکھتے میور قی میو ور قلش جاری و زب دل و قطر اللہ نے درختوں کے پتوں کو دریا کی جھاگ کو اور بارش کے قطروں کو بھی گنا ہے کون گن سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تو صورت میں نفی تھی شرکت قادی کی جنات کے واقعے کے ساتھ ہو. استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم قونا في رضاك وخز ال الخير بنا سيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ مستان اے الہ العالمین جتنے رفقا درس کے لیے اہتمام کرتے اللہ سب کو علم نافع عطا فرما دے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سائی اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے اس میں جتنی تقصیرات خطائیں کوتاہیاں ہم سے ہوئی اللہ ہم شرمندہ ہیں ہمیں معاف فرما دے تیرے قرآن کی پوری پوری برکات سے بہرمن فرما دے اے الہ العالمین جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے تمام امت مسلمہ کی مشکلات کو دور کر دے بیماروں کو شفا دے دے یا اللہ وطن عزیز پر رحم کی رحم کے فیصلے نازل فرما دے مصلی تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ